فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائدون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حوث ما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرم افترم هايو اردوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ضعیف اور کمزور بنایا ہے کھلے خل انسانوں ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اس کے ليے ہلاکت ہے سارى دنيا كے انسانوں کی دوڑ ہے اپنى خواہشات ضروریات کو پورا کرنے کے ليے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے دونوں جہان کی ضرورتیں پوری کرنے کا ایک راستہ انسانوں نے بنایا ہے شیطان نے چلایا ہے اور اس کو سجھایا ہے ایک صراط تو ہے جو سیدھا راستہ ہے ایک چوڑا راستہ ہے چوڑا راستہ کیا ہے کہ اپنی ضرورت خواہش پوری کرنے میں اللہ کے حکم کو نہ دیکھا جائے اپنی خواہش کو دیکھا جائے حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے یہ نہ دیکھے میری خواہش میری ضرورت کیسے پوری ہو یہ دیکھے اور اسی پر سارا جہان اللہ ماشاء اللہ اس وقت چل رہا ہے اس سے پیچھے ایک غلط ذہن بنا ہے وہ ذہن یوں ہے کہ ہماری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں اور پیسہ کمائی سے آتا ہے ہمیں عزت چیزوں سے ملتی ہے جائیداد سے ملتی ہے منصب اور کرسی سے ہمیں عزت ملتی ہے اور یہ پیسے سے حاصل ہوتا ہے ہمارے جو اولادیں ہیں ان کا مستقبل بے دنیاوی جائیداد سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ بھی پیسے سے حاصل ہوگا لہذا اگر کوئی میرا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے میری اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پیسے سے اور پھر آگے نظر بھی ایسی ہی آتا ہے یہ ایک ذہن بنا اس ذہن نے سوری گوڑی کو غلط طرف چلا دیا اب کمانے والا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کیا کہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ کہاں سے آئیں گے سود سے آئیں گے تو سود لے گا جھوٹ سے آئیں گے تو جھوٹ بولے گا سچ سے آئیں گے تو سچ بولے گا رشوت سے آئیں گے تو رشوت لے گا صحانت سے آئیں گے تو خیانت کرے گا یہ ایک راستہ چل چکا ہے اور اس میں اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے وہ جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے العبد على من الدنيا فإنما هو استدراج جب تم کسی کو دیکھو کہ نافرمانی کے باوجود اللہ اس کے رزق کو بڑھا رہا تو یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالی کی پکڑ میں آیا ہوا ہے استدراج کیا ہے ڈھیل لے کے پکڑنا وہ یہ سمجھے کہ میری تو بڑی بات بن گئی اور یہ نہیں پتہ کہ اس کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے اور اس کو اچانک غفلت کی موت اللہ مار دے گا اور جو بغیر توبہ کے مر گیا تو سارا جہان بھی لے لیا تو کیا لیا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تو خاک ہم تو اکیلے رہیں گے یہ ایک راستہ چالو ہے تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے صرف اتنی محنت نہیں کہ لوگ نمازی بن جائیں اور روزے دار بن جائیں پورے نظامی زندگی کو بدلنے کی محنت ہے اور نظام بدلنے سے پہلے سوچ بدلنی پڑتی ہے سوچ بدلے بغیر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو نہیں چلا سکتی انسان جانور نہیں کہ ڈنڈے سے چلے انسان جانور نہیں کہ یہ طاقت سے چلے یہ سوچ بچار کا ایک پورا مجموعہ ہے اس کی سوچ جدھر کو چلے گی یا ادھر کو چلے گا تو سب سے پہلی محنت سوچ کا بدلنا ہے اللہ تعالی نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا شروع میں کسی نبی کو طاقت نہیں دی اگر وہ ڈنڈے کی وجہ سے نا ساتھ چل پڑے قسم کورسی میں دنیا کا آخرت کا سردار سارے نبیوں کا سردار دنیا کا سب سے بڑا فقیر تھا وہ لا یتیمن آشا فقیرنسکین یتیم پیدا ہوئے فقر میں زندگی گزاری اور مسکنت کی موت مرے یہ <متحنی> ایک پوری محنت ہے وہ کیا ہے کہ سوچ بدلی جائے افسوس کا بدلنی ہے کہ پیسے سے کام نہیں ہوتے اللہ کام بناتا ہے اور اللہ کے کام بنانے کا ذریعہ اس کی اطاعت ہے ویسے تو نافرمان فرمان کو بھی دے گا حضور نے فرمایا لا تغبر تنجر بین لا کلری ان له قاطل يعني النار کسی نافرمان کی دنیا دیکھ کر کبھی تم ہائے نہ کرنا تو تمہیں کیا خبر کہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے کبھی اس کو دیکھ کے یہ نہ کہنا کہ یا لئیت لنا قاروم یا نہ کہنا کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو اس سوچ کو بدلنا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے اور سارے حالات میرے میری اولاد کے میرے ملک کے میرے صوبے کے میرے شہر کے میری تجارت کے اللہ بناتا ہے اللہ بگاڑتا ہے یہ ہر مسلمان اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی حکومت اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتی یہ وہ بیمار ہے جس کو زبردستی کھلائیں گے تو کر دے گا اور چلائیں گے تو دم توڑ لے گا اس میں طاقت ہی نہیں چلنے کے قابل نہیں تو چلائیں کیسے وہ کھانے کے قابل نہیں تو کھلائیں کیسے زبردستی کھلایا جائے گا تو کیا کرے گا چلایا جائے گا تو گر پڑے گا یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ نا اہل ہے اسلام پر چلنے کے اسلام پہ چلنے کی استعداد ختم کر چکا ہے جس آدمی کا دنیا میں مال کمانے کا جذبہ ہو دنیا میں لذتیں لوٹنے کا جذبہ ہو دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنے کا جذبہ ہو وہ اسلام پہ چلنے کے قابل نہیں رہتا اب ہر آدمی کو الگ الگ محنت کرنی پڑے گی کہ وہ اپنی سوچ بدلے اپنا, اپنا ذہن بدلے کہ پیسے سے نہیں اللہ سے اور لوگ کہیں گے کیسے نہیں تمہاری تبلیغ بھی پیسے سے ہوتی ہے تم یہاں آئے تو پیسہ خرچ کر کے آئے دکان پر روٹی لینے کے جو پیسے سے ہی تو ملی پھل لائے جو پیسے سے لائے کھیتی باڑی کی تو پیسے سے کی تو اللہ سے کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کبھی اسباب کے پردے میں کرتا ہے کبھی اسباب کے بغیر کرتا ہے کبھی اسباب کے خلاف کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں سوچنا اور دعوت دینی ہوگی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا کہ اس میں غور کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت کسی اور کے پاس ہے مخلوق کے پاس کچھ نہیں اِنَّ الْقُوَّةَ طاقت کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے عزت عزت اللہ جميعا عزت اللہ کے پاس ہے ذلت کے خزانے اللہ کے پاس و تو ذل عزت کے خزانے اللہ کے پاس و تو عز منتشا ملک کے خزانے اللہ کے پاس المل کا منتشا پکڑ کے خزانے زوال کے خزانے الٹنے کے پلٹنے کے خزانے اللہ کے پاس وطن زلمل کا منتشا حوام کے خزانے اللہ کے پاس ارسلیہ مریحرا عذاب کے خزانے اللہ کے پاس منہم من اقوتہ السیحہ منہم من خسخنا به الارض منہم من اغرقنا عذاب کے خزانے اللہ کے پاس ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان جو کو جسم ہے اللہ کا اللہ آسمان میں جو زی شعور ہے وہ سب اللہ تعالی کا سارا تمہارا رب اللہ ہے بھائی اچھا اس کا تعارف کیا ہے اللہ خلق السماوات والارض جس نے زمین آسمان بنا کتنے دن میں کہاں رہتا ہے تم مستبع کیا کرتا ہے یو غس اللہ یت حفاظ دن رات کا نظام چلاتا ہے اور کیا ہے والشمس والقمر والنجوم بے امر سورج اس کے تابے ہے چاند اس کے تابے ہے ستارے اس کے تابے ہیں یہ سبب سے بھی اللہ دیتا ہے بغیر سبب کے بھی اللہ دیتا ہے ہر چیز کا پہلا اللہ نے بغیر سبب کے بنایا ہر چیز کا پہلا پانی پانی کے بغیر بنایا پتھر پتھر کے بغیر بنایا ہوا ہوا کے بغیر بنائی آسمان آسمان کے بغیر بنایا مٹی مٹی کے بغیر بنائی درخت درخت کے بغیر بنائے انسانوں کو انسان کے بغیر بنایا عورتوں کو عورتوں کے بغیر بنایا جنات کو جنات کے بغیر بنایا پھولوں کو پھولوں کے بغیر بنایا درختوں کو درختوں کے بغیر بنایا چوپائے کو چوپائے کے بغیر بنایا دوپائے کو دوپائے کے بغیر بنایا لطافت کو لطیف چیزوں کو ان چیزوں کے وجود کے بغیر بنایا کثیف چیزوں کو ان کے وجود کے بغیر بنایا یعنی مادہ نہیں تھا, لوہے تھا لوہا پڑا تھا اس سے اللہ نے ڈھیر سارا لوہا بنا دیا مٹی پڑی تھی اللہ نے اسے اس مٹی بنا دی یا پانی پڑا تھا اللہ نے اسے اس پانی بنا دیا سونا پڑا تھا اس سے سونا بنا دیا نہیں کون ہے وہ بدیر وہ ذات ہے المگ دی المگی وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے خالق ہے بنانے والا ہم بھی خالق ہیں یہ ہم نے ممبر بنایا ہے یہ ہم نے سٹینڈ بنایا ہے لیکن ہم مگدے نہیں ہیں ہم نے لکڑی سے ممبر بنایا لوہے سے سٹینڈ بنایا اللہ نے لکڑی کے بغیر لکڑی کو بنایا لوہے کے بغیر لوہے کو بنایا ربڑ کے بغیر ربڑ کو بنایا انسان کے بغیر انسان بنایا کھال کے بغیر کھال بنائی شکل کے بغیر شکل بنائی آنکھوں کے بغیر آنکھیں بنائی کانوں کے بغیر کان بنائے پاؤں کے بغیر پاؤں بنائے ہاتھوں کے بغیر ہاتھ بنائے الم دے ہمارا اللہ بنانے والا بغیر کسی چیز کے الداری رو پھونکنے والا الدیور بغیر نمونے کے بنانے والا پہلے آدم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آدم بنایا ایسا نہیں پہلے آم کا نمونہ دیکھا پھر اس سے آم بنایا ایسا نہیں پہلے کھجور دیکھی پھر کھجور بنائی ہرگز نہیں پہلے آسمان دیکھا پھر آسمان بنایا نہیں پہلے پانی دیکھا پھر پانی بنایا بالکل نہیں پہلے پتھر دیکھا پھر پتھر بنایا نہ نہ اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا اور ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنا بلا مثال سبق بلا نظیر کوئی مثل نہیں تھی ماڈل نہیں تھا نمونہ نہیں تھا بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا تو جو رب بغیر چیز کے چیز بناتا ہے وہ آج بھی بنانے پر قادر ہے لیکن لیکن اس نے درختوں سے درخت اگائے پھلوں سے پھل بنائے گوٹلی سے درخت کو نکالا بارش سے پانی برسایا بادل کو ذریعہ بنایا پہاڑوں سے پہ برف کو جمایا سورج کی کرنوں سے لایا وادیوں سے دروں سے اس کو نکالا اتارا اور پھر اس کو دریاؤں کی شکل میں سمندر کی طرف لے کے چلا پھر سمندر میں اسے بخارات بنا کے ہوا میں بکھیرا یہ سارا نظام اس نے اپنی قدرت سے بنایا ورنہ اس کو پانی بنانے میں نہ بادل کی ضرورت نہ سمندر کی ضرورت نہ ہواؤں کی ضرورت نہ اس کو کسی خزانے اور ٹینک کی ضرورت اس کا امر ہی سب کچھ ہے بنانے میں اب پانی پانی پانی سے رہا ہے پہلا پانی بغیر پانی کے درخت سے درخت اگ رہا ہے پہلا درخت بغیر درخت سے سونا زمین سے نکل رہا ہے پہلا سونا بغیر سونے کے آدم کو بنایا مٹی سے دیکھو مٹی کٹی کرو گئے مٹی کٹھی ہو گئی گونجو گون گئی پانی ڈالا گیا مٹی بنائی گئی سورج کی کرنے پڑی آگ اندر داخل ہوئی بلبلے بنے ہوا داخل ہوئی آگ پانی مٹی ہوا کا مرکب بنا بوند کے ڈال دیا چالیس برس پتلا پڑا ہوا ہے مٹی اللہ نے روح کو پیدا کیا وہ ناک میں داخل ہوئی جو ہی وہ ناک میں داخل ہوئی یہ مٹی کی ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی پھر وہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی سر کی طرف کو گئی تو یہ مٹی کی آنکھیں گوشت پوشت کی آنکھیں بن کے حرکت کرنے और اور سر کی طرف کو گئی تو بال بنتے چلے گئے کھال بنتی چلی گئی اندر کا سارا نظام चला چلا گیا نیچے کو گردن تک آئی تو یہ یہاں تک گوشت پوشت نیچے ساری مٹی گردن تک روح مکمل ہوئی چادر اسلام देखने دیکھنے لگے ہوئے ہیں اور جب روح چلتے چلتے نیچے کو آ رہی تو دل بن رہا سینہ بن رہا ہر بن رہا یہ بن رہا رجم بن رہی کیا کیا بن رہا چلی بن رہی جگر بن رہا اللہ کا نظام چل رہا جب روح یہاں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے نیچے مٹی کی ٹانگے اوپر گوشت پوست کے اللہ نے کہا کانل انسان ارے آدم کتنا جلد باز ہے آگے تو جانے دیتا روح کو اللہ آج بھی ایسے بنا سکتا ہے لیکن اس نے اسباب کے پردے میں مرد عورت کا نظام بنایا اپنی گھر منسوخ کیا اوتا پہاڑ ہم نے لگائے مرد عورت ہم نے بنایا جم کم سبافا نیند ہم لے کے آئے وجعلنا رات کو لباس ہم نے بنایا وجالم آشا دن کو کام کے لیے ہم نے بنایا بنائی شدادا سات آسنان پر اللہ نے فيها وحاجا اس میں سورج کو اللہ نے گہکایا مل سرا ما ان ماہ بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا اور دوسری جگہ تک انا سبباسبا ہم نے پانی کو درسایا بڑے عجیب انداز میں عجیب انداز کیا ہے قطرہ قطرہ بن کے آتا ہے اور اگر ٹوٹی کی طرح چلا دیتا دھار کھول دیتا تو گجرات کی کوئی گلی سلامت رہتی کسی کا سر سلامت رہتا ہے اور چین میں جو پڑتی تین میل سے دھار تو کھوپڑی کہاں جاتی سڑکیں کہاں جاتی چھتیں کہاں ٹیکتی سبب نل ما اسبا اور نہیں کرتے اس کو کترا کترا کون بنا رہا ہے پھل پھول غلے کون نکال رہا ہے بفاق ابا اس میں سے چارہ کون نکال رہا ہے کس کے لیے اللہ کو ضرورت ہے بتا اللہ کم تمہارے لیے انہا میں کم تمہارے جانو کے لیے تو زمین آسمان کا خالق بغیر کسی شراکت کے یہ سب بنایا اور اب اسباب سے چلایا اب اسباب سے چلا رہا چلانا علیہ السلام مرٹی سے بنا دیا آگے ان کی نسل سے چلا دیا پھر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ کوئی وہ سمجھے کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا یہ پاک بندی مریم ہے جو نہانے کے لیے ایک کونے میں آئی ہے سطم اللہ بشرم سویا ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے وہ کاپ جاتی ہیں لرز جاتی ہیں اعوذ بالرحمن الرحمان کا تقیا کون ہے تو اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تو فرماتے گھبراہ نہیں رسول ربک میں فرشتہ ہوں انسان نہیں تو کیوں آئے ہو عورت کے آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں غلام مجھے بیٹا ہو سکتا ہے غلم یم سستی بشر مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں میری شادی نہیں غلم اکو میں جانیہ فاحشہ نہیں تو میرے بچہ ہو سکتا ہے قالا قالا علی اللہ کی بندی مریم نہ کر تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ابھی تجھے تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے بچہ ہوگا, ہوگا, ہوگا کیسے ہوگا پھوک ماری نا سی ہے مرو ہے جیسلام سے کڑے کھڑے پھو پرشمل ہو گیا اب اس حمل کو پالتے پالتے نو مہینے گزارے جاتے تو کس کس کو جواب دیتی کس کس کی تسلی کرواتی کتنی توہمتیں لگتی تو اللہ کا کردی نظام ادھر حمل ہوا ادھر درد زے ہوا نو مہینے کا قصہ نہیں نو منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا کہاں میاں بیوی بی کا ملنا کہاں نو مہینے کا گزرنا مردہ روپے پانی کا ملنا پھر آگے نو مہینے کا گزرنا اللہ کسی کا محتاج نہیں قرآن میں بتایا تھا کہ سب کی عقلوں کے چوٹ پڑتی رہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور تم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہوگا مر جاتی میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے پھر جبریل اسلام آئے لا غنی جال رب کی کے تک غم رمن کر یہ چشمہ ہے اوپر سے کٹی ہوئی تھی کٹی ہوئی تھی واحد درخت ایسا ہے کٹ جائے تو ختم ہو جاتا ہے کہ درخت اوپر سے کاٹے تو یوں پھیلتا ہے کھجور کو اوپر سے کاٹ لے تو مر جاتی ہے وہ کہنا تھا صرف جبلی اللہ ہو تو اس سے اللہ تجھے ترو تازہ بغیر مرد کے بچہ دے دیئے تن کو براتی ہے وہ نا تو اس میں سے کھجورے گری رو تو ترو تازہ کولی ربی کھاتی پی وہ کر ٹھنڈی کر اب جا شہر میں ان کا شہر میں جاؤں تو کون لوگوں کو جواب کیا دوں رحمان فلم <سِيَا> ان سے کہنا میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی سبحان اللہ بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا بات بھی کرے تو ٹوٹ جائے ہم جھوٹ بھی بولے تو نہ ٹوٹے کتنا اللہ کا شہر میں یا مریم شور مچا مریم یہ کیا کیا؟ ما ابو کی میرا بغیا اے ہارون کی بہن یہ کیا مالا کیا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ کیا موم کالا کیا اشارے اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا انگلی موٹا کر رکھی میرا روزہ اس سے بات کرو اور بڑھ کے کئی فنکئی من کا نی محبت اس میں زائدہ بچے سے کیسے بات کریں کیسے بات کریں شور مچ گیا رجے غصہ چڑھ گیا اسی میں سے اس بچے کی آواز آئی عبد اور وہ آواز چھا گئی آسان کتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرم بوالدتي ولا يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذالت عيسى مريم قال الحق الذي فيه ينفرون للتقرير في يعني لك دردت بجا كسب دروا عقل مانی کو تیار نہیں شکرہ قرآن پاک میں ہے اب یہ بچہ بولے کیسے عقل مانی کو تیار نہیں اتنی لمبی چوری تقریر رکھی میں اللہ کا بندہ میں اللہ کا نبی میں صاحب کتاب مجھے نماز کا حکم ملا مجھے زکوٰۃ کا حکم ملا مجھے ماں کی اتحاد کا حکم ملا میں برکت والا پیدائش کے دن میں برکت والا موت کے دن میں برکت والا قیامت کے دن اور یہ ہے مریم کا بیٹا عیسا کسی سبب کا اللہ تعالی محتاج نہیں جو چاہے کر گئے کبھی نکلا موسا یہ موسا کے رحاط میں کیا ہے لاٹھی ہے اخرا اور کبھی کامروں القاحا ڈال دو القاحا انہوں نے ڈال دیا وہ لاٹھی جو 10 سال کے ساتھ ہے دس سال کا تجربہ مشاہدہ دس سال کی پی ایچ ڈی ہے ریسرچ ہے کہ لاٹھی ہے اور کچھ نہیں اللہ نے دس برس کے علم کو دس سیکنڈ میں باطل کر دیا القا وہ ڈالا وہ اٹھا پھنکارتا ہوا سانپ بن کے تین قسمیں بن گئے جان تیز سانپ حیت الہریلا سانپ سیبان المدین اشگاہ کہ مو صلاح سلام کو نگل جائے تین مختلف قسمیں جمع کر دی تیزی میں جان, زہر میں ہریا لمبائی چوڑائی میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کیوں پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے انہوں نے پیچھے دیکھا تو رفتار ٹوٹ گیا آیا اب اللہ گہرا یہاں پکڑو کا میں نہیں پکڑتا اور تیری لاشی ہے یا میں نہیں پکڑتا پڑ اللہ کا خواہ تکو پکڑو گر کا نانا میں نہیں پکڑتا پڑ الگ من مین پکڑ میں امن دیتا ہوں تین دفعہ کہا تب جا کے رکے اب آر آف افریقہ میں کی امی نے ایک ہے تو انہوں نے بنایا ہوا کیا چڑھ لگا یا اللہ وہ اتنے بڑے بڑے اشدہ ہیں تو وہ سالم بکرا جائے نہیں کھول کے بڑا ہرن کھا جاتے ہیں کب کبھی ہی تاریخ وہ ایسا کوئی ہوگا اب و صلی السلام کی طرف آ رہا ان کا پکڑو اچھا اللہ کا کب جم سے پکڑو کوئی کفایت ہو جاتی دم سے سامنے سے پکڑو اب چادر اتاری اور ہاتھ سے لپیٹی اللہ تعالی نے کہا یہ چادر بچا لے گی کہنے لگے کیا کروں ڈر لگتا ہے اللہ نے کہا تیرا داری تو نکالنا اور کیا کرنا ہے کہ سب کچھ تیرا اللہ کرتا ہے یہ بنائے بغیر اسلام پہ چلنا خواب ہے خواب کوئی نہیں چلا سکتا نہیں چل سکتے قانون فطرت کا انکار ہے یہ اللہ نے ذہن بنایا بار بار قرآن میں بنایا کہ کرنے والا اللہ تعالی ہے خور پکڑو پکڑا اللہ نے دوبارہ لاچی بنا دیا خالق اللہ تعالی داری اللہ تعالی مبد اللہ تعالی بدیر اللہ تعالی بغیر نمونے کے بنایا بغیر چیزوں کے بنایا بے جان گھر روہ کو پیدا فرمایا ساری کائنات کو بنایا اور بنا کر یہ نہیں کہ کسی اور کو دے دیا بلکہ الملک للہ الخلق والامر ولر وا سکن اللہ مخلوق اللہ کی حکومت اللہ کی رات اللہ کی دن اللہ کا جو دن رات میں ہے وہ اللہ اللہ کا للہ الامر اللہ حکومت کب سے لب لو شروع سے کب تک من دو آخر تک اس شروع کا کوئی شروع ہے بلا دبایا اس کا کوئی شروع نہیں اس آخر کا کوئی آخر ہے بلا نہایا اول ہے الآ وہ آخر ہے الاول قبلہو شیخ اس سے پہلے کچھ نہیں الاخر وہ آخر ہے لئی شیخ اس کے بعد کچھ نہیں الظاہر لئی فقوق شیخ وہ ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں الباطن لئی دونہ زندہ ہے خیم بادین ہر زندہ کے بعد زندہ ہے خلخا خا جو شعین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لا یسعین کسی چیز سے مدد نہیں لیتا جو علاشعن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لا یا ہو اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں ہو شع اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اس کوئی چیز چھپی نہیں نہ انفاع ہوئی اس کو کوئی چیز نفع نہیں دیتی نہ یا گروہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی نہ یمسر ہو شعی کو اس کی کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی نہ جزوی رہے اس کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی نہ یم خس اس کو کوئی چیز گھٹا نہیں سکتی نئی سقبلہ ہوئی شع اس سے چلے کچھ نہیں نئی سب ہوئی شع اس کے بعد کچھ نہیں لیسا اس کے اوپر کچھ نہیں وہ کا فرقوه اسجاشا كويني اسجاشا الملك القدس السلام المؤمن المهمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاحة العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعذ المذل الشميع البصير الحكم العدل النتيش الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليج الكبير الحكيم الجليل الرقيم المجهود الشهيد الواسى الباعث الحق الوثيل القوي المتيل المحصي المبكي المعجي المموث الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر، المقدر، المنتقل، العفو، الرئوث، مالك الملك، هل جلال والإكرام، هل جلال والإكرام، الحنان، المنان، الديان، الماني، النافع، الدار، النور، الهادي، البجيع، الصبور، الرشيد، ولله الأسماء الحسنى يصمر الذي نعمه پیسے سے نہیں کام ہوگا اللہ سے کام ہوگا یہ ذہن تبلیغ میں بنانے کی محنت ہو رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز آجی اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو ہاں بے شک بہت بڑا عمل ہے کسی کو کہنا نماز پڑھو لیکن اس سے بھی بڑا عمل ہے کسی کو کہنا کہ پورے دین پہ آ جاؤ اور پورے دین پہ آنا ذہن کے بدلے بغیر نہیں ہوگا نماز پڑھ لے گا معاشرت نہیں بدلے گا نماز پڑھ لے گا سوچ نہیں بدلے گا نماز پڑھ لے گا دکان کو نہیں بدلے گا کیوں کہ پیچھے ذہن نہیں بدلا ہوا تو یہ پہلی محنت ہے کہ سب کچھ اللہ کا میں اللہ کا زمین اللہ کی آسمان اللہ کا ملک اللہ کا عزت اللہ کے لیے ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس گمراہی کے خزانے اللہ کے پاس محبت کے خزانے اللہ کے پاس نفرت کے خزانے اللہ کے پاس رزق کے خزانے اللہ کے پاس فخر کے خزانے اللہ کے پاس زندگی کے خزانے اللہ کے پاس موت کے خزانے اللہ کے پاس اور شکلوں کے خزانے اللہ کے پاس رنگوں کے خزانے اللہ کے پاس محمود کے خزانے اللہ کے پاس نور کے خزانے اللہ کے پاس نار کے خزانے اللہ کے پاس رحمت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں آزاد کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں سورج اللہ کے ہاتھ میں چاند اللہ کے ہاتھ میں زمین اللہ کے ہاتھ میں پانی اللہ کے ہاتھ میں غلے اللہ کے ہاتھ میں گانے اللہ کے ہاتھ میں پہاڑ اللہ کے ہاتھ میں پتھر اللہ کے ہاتھ میں معدنیات اللہ کے ہاتھ میں کائنات اللہ کے ہاتھ میں آسمان اللہ کا اللہ کی آسمان زمین کا درمیان اللہ کا خلا اللہ کا فضا اللہ کی تحت تحفظرا اللہ کا عرض سے لے کر فرش تک سب کچھ اللہ کا اور یہ سب کچھ جو اس کا ہے تو اس میں المل و بادشاہ ہے لا شریق اللہ ہو اس کا شریف کوئی نہیں لا وزیر اللہ اس کا وزیر کوئی نہیں لا مشیر اللہ ہو اس کا مشیر کوئی نہیں لامعین اللہ ہو اس کا مددگار کوئی نہیں لامدر اللہ ہو اس کے کام بنانے والا کوئی نہیں اور لا عبیل اللہ مسل کوئی لا اس کا بدل کوئی نہیں لا دبیر نویر کوئی نہیں لا دلو اس کا ضد کوئی نہیں اور لا شبیر الحو اس جفا کوئی نہیں الیہ سب سے اونچا ہے لا سمیر الحو اس کا حنصر کوئی نہیں الک لا شریق وہ بادشاہ اس کا شریک کوئی نہیں الغنی لا ظہیر الح وہ غنی ہے اس کا مددگار کوئی نہیں مالک ہے مملوک نہیں خالق ہے مخلوق نہیں جادر ہے مجبور نہیں ہے مقدور نہیں خالق ہے مخلوق نہیں رب ہے مربوب نہیں محسن ہے دینے والا ہے موتی ہے موتا نہیں پوچھنے والا ہے یس لا یوس پوچھتا ہے اس سے کوئی پوچھتا نہیں یو لا یو ٹائم کھلاتا ہے وہ خود کھانے سے پاک ہے ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے ہم مجبور ہیں وہ جادر ہے ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے ہم مقبول ہیں وہ قہر ہے ہم مربوب ہیں وہ رب ہے ہم غلام ہیں وہ آقا ہے ہم, ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے اللہ ہو کوئی اس کا شریک نہیں الطلام اللہ لا الہ الا الحیوم اللہ لا الا الحی اللہ اللہ ہو الہ سیوم شہید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فانت لللوف قل حسبي الله لا إله إلا هو رب المشرك ذا لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغير ذا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الخدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو اللہ الخالق الباری او نصور له الاسماء الحسن تصبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وہ بلا شرکت بلا وزارت بلا مشاورت لم يتخذ صاحبہ بیوی نہیں ولا ولدہ بیتہ نہیں ما کانا ماہو من الہ اس کی تکر کا کوئی نہیں اس کے چکر کا کوئی نہیں وهو اللہ فی السماع الہ آسمانوں میں بھی وہی بات شاہ وفی الارض الہ زمین میں بھی وہی بات شاہ رب السماوات سبع سات و آسمان کا رب وما Yeah no. جن پہ آسمانوں نے سایہ کیا ان کا رب رب الردین سدا ساتوں زمینوں کرب رما وما اقللنا ساتوں زمینوں نے جس کو اٹھایا وہ اس کا رب رب الریا وہ ہوا کرب رما اگر ہواؤں نے جس کو اڑایا وہ اس کا رب رب شاطین وہ شیتان و کرب رما ادلنا جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا وہ ان کا رب رب سما وا رب الرشیل رب میکائیل عیل و جبرا عیل میکا عل کرب اسرافیل کرب اسرائیل کرب عرش کے فرشتوں کرب ساتوں آسمانوں کا کرب چوپائے رب دو پائے رب چلنے والے کا رب تیرنے والے کا رب اڑنے والے کا رب بے جان کا رب جاندار کا کرب نباتات جمادات کا رب حیوانات کا رب کرب کا رب روڑی مخلوق کا رب اللہ ناری مخلوق رب اللہ ہوائی مخلوق رب اللہ آبی مخلوق رب اللہ زمینی مخلوق کا رب اللہ فضائی مخلوق کرب اللہ جنت کی مخلوط کرب اللہ روزہ کی مخلوط کرب اللہ آگ کرب اللہ بانی کرب اللہ ہواؤں کرب اللہ فضاؤں کرب اللہ پرندوں کرب اللہ شرند کرب اللہ سانگ کرب اللہ بچھو کرب اللہ برڑی کرب اللہ سور خنزیر کا رب بھی اللہ ہے کتے کرب اللہ سر انسانوں کرب اللہ اور محمد کا بھی اللہ ہے محمد کا بھی رب ہے عیسی کا بھی رب ہے اوسا کا بھی رب ہے ابراہیم کا بھی رب ہے موہ کا بھی رب ہے داود کا بھی ہے سلمان کا بھی رب ہے ایا کا بھی رب ہے زکریہ کا بھی رب ہے الیاس کا بھی رب ہے یوشا کا بھی رب ہے یوسف کا بھی رب ہے یعقوب کا بھی رب ہے اسحاق کا بھی رب ہے سارے نبیوں کا رب اللہ ہے علیہم السلام و تسلیمات وہ اکیلا بلا شرکت ہے جو وہ جس کا ہو گیا اس کے سارے کام بن گئے وہ جس کا نہ ہوا سارا گجات اس کا ہو گیا تو بھی اس کا کچھ نہ ہوا اس لیے میرے بھائیوں تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہے کہ اپنا ذہن بدلو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سمجھو پیسے سے نہیں دکان سے نہیں زمینوں سے نہیں جائیدادوں سے نہیں حکومتوں سے نہیں ایم پی او سے نہیں ایم ایل اے سے نہیں وزیروں سے نہیں سارے ذمہ داروں سے کچھ نہیں ہوتا بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا ساری دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا جبرائیل سے کچھ نہیں ہوتا میکائل سے کچھ نہیں ہوتا اسرائیل سے کچھ نہیں ہوتا اسرائیل تو مچھر بھی نہیں مارتا ہمیں کیا مارے گا اللہ مارتا ہے الم الم الح ال القلیوم مارنے والا اللہ جلانے والا اللہ وہ زندہ باقی سب کو مارتا ہے سارے جہان کو مارنے پہ قادر اور ایک دن مار دے گا نو سو خاص سور آواز آئی زمین،, زمین پھٹنے لگی ہوا, ہوا میں پتھر اڑنے لگے اور ریت بننے لگے آسمان پھٹنے لگا سورج بے نور ہوا چاند کے ٹکڑے ہوئے ستارے جھڑ گئے سمندروں میں آگ لگی اد الاسلم فطرت عید القواطب ان تفرت عید الم إذا النجوم انكدرت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ونفق في الصور ونفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة القارعة ما القارة بما أدراك ما الحاقه تم الحاقه وما ادراك ما الحاقه اذا وقعت الواقعه ليس لمقعتها كاذبه هل اتاك حديث الغاشية وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين اذا قامت القيامه قيامه بيان हो रही है कि एक दिन अल्लाह सब मार देगा मर जाओ اور اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کر کرے اللہ جبرائیل کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرمایا خاموش فقط فقت الموت مو من کان تحت عرشی میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا میں کائل تم بھی مر جاؤ اسرا فیبل تم بھی مر جا عرش کے فرشتو تم بھی مر جاؤ باقی رہ گا اسرائیل اسرائیل تو بھی مر جاؤ تالاب تو کابرے تو میرے حکم سے بنا میرے حکم سے مر جا مٹ جا وہ بھی گیا یہ بھی گیا اوپر بھی والے نیچے والے سب مار مور کے بیٹھا ہوا ہے پھر کہتا ہے انل الملک میں بادشاہ ہوں زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انل الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان دو تو سلام المومن. میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا ان المحی مین العزیز الجبار المتکبر پھر کہے گا آئین الملوک بادشاہ کہاں ہیں کہاں ہے وہ گجرات کے سردار اور پنجاب کے سردار اور بلوچستان کے سردار اور صبح سرحد کے سردار اور سندھ کے سردار کہاں چلے گئے وڈیرے اور کہاں چلے گئے زمیندار اور کہاں چلے گئے بادشاہ اور کہاں چلے گ وزیر عئن الملوک این الجبارون جب جبارون وہ جادر کا ظالم کہاں ہیں جن کو ظلم کرتے ہوئے میرا خیال نہ آیا آج بولے کہاں ہیں این المتبرون زمین پہ اکڑ کے چلنے والے آج کہاں ہیں ہاں موت کھا گئی موت نے ویران کر دیا سارا جہان پھر اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی میں نے مٹائی میں پھر بنا دوں گا کما بدا انا اول فل کے نئے دو جیسے ہم نے تمہیں مٹایا ایسے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں تو میرے بھائیو دنیا بنانی ہو آخرت بنانی ہو اللہ کو ساتھ لے لیں اللہ کے بغیر کام نہیں بنے گا پیسے سے کب تک کام بنے گا اچھا کوئی پیسے سے جوانی لوٹا کے دکھا دے کوئی پیسے سے محبتیں خرید کے دکھا دے کوئی پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دے کوئی پیسے سے اولاد کو فرما بردار بنا کے دکھا دے کچھ تو پیسے سے کر کے دکھائے اللہ نے آنکھوں پہ اینک چڑھا دی اب پیسے سے اینک اتار کے دکھائے کانوں میں آلہ لگا دیا اب آلے کو پیسے سے اتار کے دکھائے پیٹ میں بیماری کو ڈال دیا اب پیسے سے نکال کے دکھائے پیسہ کیا ہے وہ تھوڑا سا ہمارے کام آتا ہے اسی میں ہمارا امتحان ہے ان آنکھوں کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے اس زبان کے گول کو کتنے پیسوں سے خریدا ہے ان آنکھوں میں ایک ملین تیرہ کروڑ کیمرے ایک آنکھ میں لگے ہوئے ہیں کتنے پیسے دے کے یہ کیمرے خریدے ہیں 26 کروڑ بلب آپ کی آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں 26 کروڑ بلب کبھی اللہ نے بل مانگا یہ مسجد کا بل نہ دو آج تو ویسے سو جاگی ہوئی آج کل کٹ کٹ کٹ مسجد کا بل نہ دو تو بجلی کٹ جائے گی چھبیس کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں کبھی بل مانگا ہے ایک لاکھ ٹیلیفون ایک کان میں لگے ہوئے ہیں ایک لاکھ ٹیلیفون دوسرے کان میں لگے ہوئے ہیں کبھی بل مانگا ہے ایک ٹیلیفون کا بل نہ دو تو کٹ جاتا ہے دو لاکھ ٹیلیفون دیے آنکھیں دے کر ایک بل مانگا ہے دیتا کوئی بھی نہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم آدم تجھے آنکھیں دیتا اس سے پر پردہ لگایا کما تو ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو حلال ہے فَإن عرض اور اگر کوئی ایسی شکل تیرے سامنے آئے جس کو دیکھنے سے میں نے تمہیں روکا ہے تو علیہم مل اس پردے کو نیچے کر لو یہ دل ہے دیکھو دینے والے کتنے ہیں کبھی اللہ نے کاٹا ہو ان کانوں کا دل مانگا ہے کہ ان سے گانا مت سنو ان سے موسیقی مت سنو اس سے حرام مت سنو اس سے غلط مت سنو یہ تو کتنے ہیں جو موسیقی سے پرہیز کرتے ہیں بازاروں میں دھائیں دھائیں ہو رہی گاڑیوں میں ہو رہی گھروں میں ہو رہی جن گھروں سے قرآن کی آوازیں تھی وہاں گانے بج رہے تھے اور جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے جنا اس کے ساتھ پھیلتا ہے اور جب جنا پھیلتا ہے تو قتل و غارت اس کے ساتھ پھیلتا ہے اور جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا تو کتنے پیسوں سے آنکھیں جائے کتنے پیسوں سے کان کا ٹیلی فون لائے اس زبان بول رہے کتنے پیسوں سے اس میں یہ لاؤڈیک سٹی... کتنے پیسوں سے کان کا ٹیلی فون لائے اس زبان بول رہے کتنے پیسوں سے اس میں یہ لاؤڈ اسپیکر فٹ کیا ہے یہ زبان آپ کو بتاتی ہے آپ میٹھا کھا رہے ہیں آپ نمکین کھا رہے ہیں اس میں تین ہزار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں ان سوراخوں سے اللہ تعالی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اب حلوا کھا رہے ہیں اب نمکین کھا رہے ہیں اب کڑوا کھا رہے ہیں اب گرم پی رہے ہیں اب ٹھنڈا پی رہے ہیں اگر اللہ وہ خانے بند کر دے تو منہ میں پتھر رکھو یا بوٹی رکھو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کتنے میں خریدا ہے بھائی آپ کے گردے میں دس لاکھ چھلنیاں لگی ہوئی ہیں پیشاب کو چھاننے کے لیے دس لاکھ بیس لاکھ چھانیاں ہیں جن سے پیشاب چھانتا ہے اور نیچے کو گندگی مسانے کو جاتا ہے خون واپس جاتا ہے کتنے میں خریدا ہے جن کے گردے فیل ہوتے ہیں کتنی عذاب میں آ جاتے ہیں پیسے سے کیا کیا ہے اس وجود کو پیسے سے بنایا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں ساری دنیا میں اس گمراہی سے توبہ کرنی ہے اور کروانی ہے کہ بھائیو اللہ کی طرف فسر روح خود اچھا اب چھوٹا سا افسر ہو نا تو وہ بھی بیچارہ اپنی آپ ماتھے پہ لے جاتا ہے اس کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ پہل کر چکا ہم سے دوستی لگانے میں دنیا کے بادشاہوں کی تو لوگ خوشامد کرتے ہیں میں ہمیں کوئی تعلق مل جائے اللہ تعالی پہل کر چکا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت نہ ہماری نا سرمانی سے اس کے ملک میں کمی آئے نہ ہماری اطاعت سے اس کے ملک میں اضافی ہو جائے اس کے باوجود وہ ہم, ہم سے محبت میں پہل کر چکا اور کہہ رہے آدم انیلا کا محبن سب حق کی کلی محبہ اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں میری قسم تم بھی مجھ سے محبت کرو سبحان اللہ قربان جائیں کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی سب سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے محبت ہے یاد آؤ اچھا اور بتاؤں اس سے لئے اعلیٰ باد بتاؤں یاد آو اے داو جو میرے نا فرمان ہے نا اگر انہیں پتا چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جو جو الگ ہو جائیں میرے میری محبت کا سن کر میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں اداوس جب میری نا فرمانوں سے ایسی محبت ہے تو سرما برداروں سے میری محبت کیسی ہوگی اور سنو یا بشرل مزنبین ونزر الم صدی سیند جاؤ نہ فرمانوں کو خوشخبری سنا دو اور فرمانبرداروں کو درا دو امر یا اللہ یا کیا کرے نہ فرمانوں کو کیا خوشخبری دوں کر جاؤ انہیں بتاؤ اللہ یتعاظم علی ذنب ان انو انہیں بتاؤ کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ کو معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو ان کو بتا دو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنے سے ذرا نہیں گھبراتا اور تمہارے رب کو معاف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور نیکوں کو ڈراؤ اللہ مالی کہ اپنی نیکیوں پہ تکبر نہ کریں ورنہ سب برباد کر دوں گا تو وہ ہمارے مزے ہو گئے کہ اللہ محبت میں پہل کر چکا اللہ توبہ کا اعلان کر چکا توبو اے اللہ اے میرے بندو میری طرف آ جاؤ جیسے ماں کہتی ہے نا جو بچہ نا سرمان ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے نہیں کہتی وہ بڑے درد میں کہتی بیٹا کہاں جا رہا ہے اللہ یوں کہہ رہا فائن اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو یا الانسان مغرق ریم کیا خوبصورت انداز ہے کاش کہ ہمیں عربی کا پتہ ہوتا اللہ کی قسم دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آئےت ہے یا ہو ہو یوں سمجھو جیسے ایک ماں بچے کو پکار رہی ہو اور وہ بچہ ہلاکت میں جا رہا ہو اور وہ ماں سے پکار رہی ہو اس ماں کی پکار میں کتنا درد ہوگا اس, یا ایوہل انسان اس سے ستر گنا زیادہ درد ہے ما غر تمہیں کس نے دھوکا دے دیا اپنے رب سے تمہیں کس نے دور کر دیا رب تیرا رب الکریم تجھ پہ کرم کرنے والا لگی خالا کا بنانے والا ماں کا فلا ٹھیک ٹھاک کر کے بنانے والا شاہ کا وقت ایسی خوبصورت شکل دینے والا میرا بندہ مجھے شوڑ کے کہ گیا اور میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو کم توبہ کرے اور میں تیرے لیے استقبال کروں میں تیرا استقبال کروں تو کم توبہ کرے لوٹے تو میرے بھائیو اللہ کی طرف کیا, ملتنی؟ کیا, ملتنی؟ کیا ملتنی؟ رہے ہیں ذکرتنی ذکرتک نہ مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں نہیں اس سے بھی آلد ہے آلاتے مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں آپ اس کی مثال یوں سمجھیں اولاد تو ماں باپ کو بھول جاتی ہے ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھولتے نہیں ہوتا اولاد چھوڑ جاتی ہے من پکڑا بھائی لا تو میری طرف آئے تو بعید ہو آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں امن ہاں تم اس مہل جائے نہ قریب تو میں تیرے قریب جا کے تجھے بلاتا ہوں میرا بندہ ادھر آ جائے ادھر ہلاک ہو جائے گا جس کو ضرورت ہی کوئی نہ ہو وہ اتنا کچھ کرے ماں باپ کو تو ضرورت ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور ماں باپ کو ضرورت ہے کہ ان کی ان کی آواز وابست ہیں اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے نارا بندا ادھر نہ جا ادھر آ جاؤ یا ادھر اِکھ تم مجھ سے یاری لگا دیکھ میری یاری کو پھر تم نے مخلوق سے یاری لگائی کبھی مجھ سے بھی تو لگا کے دیکھ تو محبوب مخلوق میں سے چنے کبھی مجھے بھی تو محبوب بنا کے دیکھ تو گناہ کی لذت کو تو چکھا کبھی سرما برداری کی لذت کو بھی چکھ کے دیکھ تو راتوں کو گانے بجانے کی محفلوں کی لذت کو چکھا کبھی رات کو مسلح پہ کھڑے ہونے ہو کر رونے کی لذت کو بھی تو چکھ لے تھی رات کو گانے سننے کی لذت کو چکھا کبھی رات کی تنہائی میں قرآن پڑھنے کی لذت کو بھی چکھ لے dari kanaat teri saune haqeer ho jayegi agar tujhe mujh se raaz o niyaaz karne ki lazzat naseeb ho gayi laytaka tahlu wal ayamu mariratan walaytaka tarwa wal anamu gawab walaysa alladhi baynaka baynaka amirun wa bayni wa bayna alalamin al مگر کبھی میں اس سے یاری تو لگا تو تو مجھ سے کھرا معاملہ کر پھر مجھے دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں اچھا یہ نا اگلا بدلا اس سے اگلی بات اس سے بھی درجہ اعلیٰ تو اور مجھ سے نہ یاری لگا نہ معاملہ کر امو موڑ کے چلا جا سود میں پھنس جا ضنا میں پھنس جا شراب میں پھنس جا جھوڑ میں پھنس جا قتل میں پھنس جا چارنا فرمانی میں پھنس جا اس کے باوجود انا مقبل میں تجھے جھانک جھانک کے دیکھتا رہوں گا کہ کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا تو ایسے رب کی نافرمانی کرنا کوئی انسانیت ہے تو بھائی یہاں توبہ کر کے واپس جانا ہے یا لاہر کل جو کیا وہاں کر دے آج کے بعد نہیں کریں گے پھر اس کی توبہ کا اگلا چنو نظام بحر ان ابن آدم سمندر کہتا ہے اللہ اجازت ہو تو میں پاکستان کو نکل جاؤں غرق کر دو ساری دنیا کو غرق پاکستان کو تو نام لے دیا پوری انسانوں کو یہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہے ان کو غرق کر دیں چلو پھر وہ تو دور ہے نا سمندر کو تو گجرات میں پہنچنے میں گھنٹہ دو گھنٹے لگ جائیں شاید ول اردو تستا جنفی انتلو <تَبْكَلِعَهُ> یہ زمین پوچھتی ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے لو تو پھٹ جاؤں سارا گجرات اندر لے جاؤں سارا ملک اندر لے جاؤں جہاں ہی نافرمانی ہوتی ہے زمین پوچھتی ہے ول ملا ایک تو تستا و تہ لکھو فرش تو پوچھتے ہیں لا اجازت ہو تو ہم ہلاک کر دیں جو ہمارے جیسے مخلوق ان کو غصہ چڑھ رہا جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کیا کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی چھوڑا میرے بندے کو خوش نہ کہ خو, میں اس کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں ان کہاں اب دو کم فشا نمبی تم نے پیدا کیا تم مار دو مٹا دو ان کہنا ابدی میرا بندہ ہے تو دخل مت دو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں ہم تو نظریں لگائے بیٹھے ہیں کبھی تو بھٹکا آئے گا لوٹ کے واپس ہمارے تو در کھلے ہوئے ہیں ان اطانی لبول تو ہو کسی رات تو توبہ کرے گا, قبول ہے انانی قبل، نہارم قبول تو کسی دن تو توبہ کرے گا, قبول ہے اللہ کے قسم ایک دفعہ بھی اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں سے اب کیوں آئے ہو ماں تو کہے گی اچھا اب آئے معافی مانگنے پہلے کہاں ہاتھ اللہ نہیں کہے گا پہلے کہاں ہاتھ ہے تو ساری زمین گناہوں سے بھر دے آسمان تک گناہ چلے جائیں یا اللہ معاف کر دے گا جاؤ معاف کر دیا کارون کارون کا نام سنا نا کیا گناہ تھا موس علیہ السلام کے زنا کی تومت لگائی موسی علیہ السلام کو جلال آیا اللہ نے اجازت دے دی زمین تیرے تابع ہے موسی علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو اس بدماش کو زمین جو پھٹی اور وہ گیا اندر معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو وہ اور اندر چڑھا کہنے کہا اور پکڑو وہ معافی مانگے وہ کہ اور پکڑو سارا ہی زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اللہ کہنے لگے ماں اف یا موسا اے موسا تیرا دل کتنا سخت ہے اللہ وہ معافی مانتا رہا تو انہیں معافی نہ کیا وہ عزت ہی لگست ہو مجھے میری عزت کی قسم مجھ سے معافی مانگتا میں فوراً معاف کر دیتا جو قارون کو معاف کرے گجرات والوں کو نہیں کرے گا اللہ کاف نہیں ہے کان نہیں بنیں گے تو پھر ایک اور موشاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدماش تھا شہر والوں نے ایکا کر کے اس کو شہر سے نکال دیا وہ جنگل میں گیا تو بیمار ہو گیا نہ بھائی نہ بیوی بی, نہ بچے نہ رشتے دار نہ روٹی نہ پانی پھر مرنے لگا تو مرنے لگا تو اللہ کو کہنے لگا یا اللہ مجھے آزاد دے کے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر میں سوال نہیں کرتا ہوں اور معاف کر کے تیرا ملک مجھے آزاد دے کے تیرا ملک بڑھ جاتا ہو اور معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹ جاتا ہو تو پھر تو میں سوال نہیں کرتا اور اگر آزاد دینے سے تو زیادہ نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے تو کم نہیں ہوتا تو میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں مجھے سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑنا ساری زندگی بدباشی میں گزری ساری زندگی آخری وقت میں توبہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے مس علیہ السلام سے فرمایا موسا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا ہاں ہاں اللہ اخبار اور بھائی ایسے تیاری لگ رہا آپ کن کے پیچھے بھاگ رہے کوئی ایم پی ایری لگا رہا کوئی ایم ایل اے سے لگا رہا کوئی صدر سے لگا رہا کوئی وزیر سے لگا رہا کوئی انجمن نے تاجران بن نہیں اور انجمن پتا نہیں جمہ داران اب تو ذمہ داروں کو بھی انجمن بننے لگی اللہ کے بندے اور کبھی انجمن نے ارائیاں اور انجمن راجپوت اور انجمن اور خدا کے آج ایک جگہ میں نے پڑھا جٹ بٹ ایسوسیشن میں کہا سبحان اللہ کیا کہنے جٹ بٹ ایسوسیشن پہلے تھوڑی دو سو کما لی اور کمانا چاہتے ہیں ان انجمنوں سے کچھ نہیں ہوگا ان ایسوسیشن سے کچھ نہیں ہوگا ان سے کچھ نہیں ہوگا ان صدر وزیروں سے کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے ماشا اکان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله فعلر الله مع يشاء وربك يخللق مع يشاء وويحتار يرزق من يشاء وترزق من تشاء تا يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولوفرل من يشاء ذ من, من يشاء وت الزلك من تشاء تنزع نلك من من تشاء وتعدز من تشاء وتزل من تشاء يختس رحمة من يشاء فما ي بد يجد منفره من يشاء وما تشاءون إلا أيلى اللہ رب العالمین ان سے کیا ہوگا اللہ سے ہوگا تو اللہ سے یاری لگا لیں اور اللہ سے یاری لگانے کے لیے باہر سے ایک ٹنکانی چاہیے اندر سب کچھ ہے اندر اندر کیا ہے توبہ کریں جو اس بنی اسرائیل کے بدماش کو آخری وقت میں معاف کر رہا اب سارا شہر بھاگا شارٹ کٹ تو ہر کوئی تلاش کرتا نا وہ سوکھی جنت مل جائے سارا شہر بھاگا آگے دیکھا تو وہی ان کا موسا اور اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا شہر سے اس کی بدماشی پر آپ کہتے ہو اللہ کا ولی ہے اس کا جنازہ پڑے گے تو بخشش ہو جائے گی وہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی تھا لیکن جب اس موت آئی یوم نہ اس نے دائیں دیکھا پلم فرفرا یوس رہی بم والا گی دا اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اے بے گس ہو گیا تو اس نے مجھے پکارا اے موسا جو مجھے بے بسی میں پکارے میری رحمت گوارا کر سکتی ہے کہ میں لبیک نہ کہوں مجھے میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر رہتا میرے بھائیوں ایسے مہربان مولا کی بارگاہ میں آج توبہ کر کے گھر جانا تین چلے تو لگانا جب اللہ تو خیگ دے پر توبہ تو آج ہی کر کے جانا ظاہر آج سارے تو اٹھ کے چار مہینے نہیں لگا ہوئے گئے لیکن توبہ تو سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے شیتان کیا کہے گا ابھی کیا جلدی ہے پھر کر لینا اسے کہنا موت کا پتا کوئی نہیں بھائی موت کا پتا کوئی نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسمان کیسے, کیسے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سفا تہ دہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے سدھارا پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجموع بنایا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے ہاں میرا ہی ٹیکہ ہو یہی تجھ کا دن ہے رہوں سب سے آلہ ہو زینت نالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا توبہ کو موخر نہ کرو میرے بھائی آج کر کے اڑیا اللہ کر دے توبہ اللہ سے یاری لگا لو جو خواہشیں ہیں پھر اللہ پوری کر پینے کی خواہش ہے نا تو اللہ اللہ اللہ کی سنؤ سفا ہم ارب ہوں شراب بندہ آج میرے ہاتھ سے شراب پی ایک ہے چھپ کے پینا ٹھر رہا اور اس کی بھی بور آئے دس فٹ سے ایک ہے اللہ پلا ہے لے بھائی یہ کا سن کا شراب پیو پلانے والے کا خود پی رہے یہ ایک درجہ اوپر والا درجہ جس کعسن کان سنکانا زنجبیلا ان کو پلاؤ زنجبیل والی شراب جوسما سلسبیلا جو سلسبیل کے چشمے سے نکلتی ہے گھورے پلائیں بیلیاں پلائیں غلمان پلائیں فرشتوں پلائیں ایک درجہ اوپر بھی ہے وہ کون ہیں سقاہم رب شرابن شراب جن کو ان کا رب خود پلائے گا اللہ پھل آئے ساقی اللہ مجلس جنت جام جنت کا شراب جنت کی پلانے والا اللہ پینے والا جنتی اس پینے کے عل... یہ ارمان اللہ پورے کر دے گا کھانے کا شوق ہے کتنا کھاؤ گے دو روٹی ایک بکرا کھا جائے گا آ جاؤ دیکھا لگا جاؤ میں کھلاتا ہوں یا کیا کھلائے گا میں کھلاؤں گا فاقیہ تر ممایت لہ میشن میں کھلاتا ہوں کیا پھل کون سے لامختوا لام منوحا سدر مخدوب تلح مندوب دل ممدو ماں مستہ کثیر لام قطوحا و لام منوہا و فروش مرتوحا پھل پانی بہتے ہوئے سائے جھوکے پھیلے ہوئے ش لٹکے پھل پکے ہوئے بے کانٹے کے بغیر کیلے تہوت انار انگور رومان اور اہل من السل شہد سے میٹھے علی مکھن سے نرم اشدم من اللبن، دو سے سفید عجم، گٹھلی کے بغیر گٹھلی کوئی نہیں چھلکا کوئی نہیں سخت کوئی نہیں کڑوا کوئی نہیں کسلا کوئی نہیں کھٹا کوئی نہیں کانٹا کوئی نہیں ایک بدھو آیا یا, اللہ, یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو جنت میں بیر ہوگا بیر پہ کاٹے ہوں گے کانٹے چھبیں گے تو تکلیف ہوگی آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بدھو یخ اللہ اشوا کہا یخ یا ہاذا یا ہاضا جیسے محبت میں کہتے ہیں یہ کوئی اختصاص کے لیے نہیں محبت کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ اس کے کانٹے اتارے گا تو پھر کانٹے کی جگہ پھل اگائے گا اس پھل کی کیا صفت ہے کہ وہ پھل جب تیار ہوگا تو بہتر ٹکڑوں میں یوں کٹ کے تیرے سامنے آ جائے گا بہتر یہ خربوزے کی ہم بناتے ہیں نا ڈلیاں اس کو بنانی پڑتی ہیں نا کوئی پھیکا نکلتا ہے کوئی میٹھا نکلتا ہے اور وہ بہتر ٹکڑوں میں یوں تقسیم خود ہوگا کاٹنا نہیں پڑے گا یوں گا ہر ہر کاش ہر ڈلی اس کا رنگ الگ اس کا ذائقہ الگ اور اس کی خوشبو الگ ابھی پھل کھا لو یہاں حرام پیسے سے کتنے کیلے کھائے گا کتنے انار کھائے گا کتنے سیب کھائے گا اب اللہ،, اللہ کھلائے گا او میں کھلاتا ہوں انار پہ بیٹھے ہوں گے انار کھا رہے انار کھاتے کھاتے آم کا خیال آیا تو وہیں سے آم نکل کے باہر آ جائے گا منگوانا نہیں پڑا وہیں سے باہر آ جائے گا ادھر بیٹھا تھا اس کو کیلے کا خیال تو وہاں سے کیلا نکل آئے گا سامنے بیٹھا تھا اس کو انگور کا خیال آیا تو وہاں سے انگور نکل آئے گا پھر منہ میں رکھا اس مالک کے قربان جائیں دنیا خواہش کی جگہ نہیں کھاؤ تو مصیبت نہ کھاؤ تو مصیبت زیادہ کھاؤ تو پیٹ خراب نہ کھاؤ تو جسم کمزور زیادہ پیو تو پیشاب کرے نہ پیو تو گردے خراب یہ تو مصیبت ہی مصیبت کمروں کے ساتھ بیت الخلا بنے حال تو یہ ہے یہ بھی کوئی گھر ہے اللہ کھلائے گا پیشاب نہیں آئے گا اللہ پلائے گا پیشاب نہیں ہوگا اللہ کھلائے گا پخانا نہیں ہوگا کھائے گا پخانا نہیں پیے گا پیشاب نہیں نوالہ منہ میں رکھا ایک نوالہ منہ میں رکھا گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا کھاتے کھاتے خیال آیا کہ مچھلی ہوتا تو اللہ اسی کو مچھلی میں بدل دے گا پھر کھاتے کھاتے خیال آیا یہ تو ٹکا ہوتا تو اللہ اسی کو تکے میں بدل دے گا پھر خیال آ کہ یہ مرغا ہوتا تو اللہ اسی کو مرغے میں بدل دے گا پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انار ہوتا تو اللہ سے انار میں بدل دے گا پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انگور ہوتا تو اللہ سے انگور میں بدل دے گا ایک لکما منہ میں لے کے گھر جائے ہزار سال نیتیں بدلتا رہے وہ نوالہ نیچے نہیں جائے گا اس کو لذتیں دیتا رہے گا آؤ او كش لا راها ہے فيو من معين معين كي شراب لا يجدون عنها ولا ينظفون فيو قاس من معين يشربون من قاس كان مزاجها كافورا جسقون فيها جسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا معين سلسبيل زنجبيل كافور رحيق مخطوم میز کا خطام ہو میسک تسمیم یہ تسمیم سب سے آلاش جنت کی شراب تسمیم ہے تسمیم جو جنجل جن جنت الفردوس والوں کو خالص ملے گی نیچے والوں کو ناخالص ملے گی تو خالص ہے چاہیے ناخالص چاہیے اوپر والوں کو خالص ملے گی نیچے والوں کو ناخالص ملے گی جو ناخالص ہے میں اس کا بتاؤں ناخالص کا ایک کترہ انگلی پہ لگا لے اور آسمان پہ بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی اب پینے کی خواہش پوری کر لو بھائی کھانے کی خواہش پوری کر لو بیویوں کی خواہش ہے الحمد زنا مت کرو حلال میں رہو کیوں میں نے تمہاری پاک بیویاں بنا کے رکھی ہیں جو گارے مٹی سے نہیں بنی مشک مشکر ظعفران کاسور سے بنی مشک امبر زعفران کافور سے گٹ یہ انگوٹھنے سے گھٹنے تک جافران گھٹنے سے چھاتی تک مشک چھاتی سے گردن تک امبر گردن سے سر تک کافور سر کے بال چوٹی سے ایڑی تک سارے بال چند بال توڑ کے زمین پر رکھیں سارے جہان میں نور بھی پھیل جائے خوشبو بھی پھیل جائے سمندر میں تھوک ڈالے ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں کلیجے پھٹ جائیں ایک قدم چلے تو ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے نازو انداز دکھائے ایک قدم رکھے گی تو ایک قدم میں اس کے جسم سے ایک لاکھ قسم کے نازو انداز ظاہر ہوں گے اور سو جوڑے ہر جوڑے میں رنگ الگ ڈیزائن الگ خوشبو الگ مہک الگ اور سو جوڑے میں اس کا چمکتا ہوا جسم نظر آئے گا چہرے میں چہرہ نظر آئے گا دالوں میں چہرہ نظر آئے گا سینے میں چہرہ نظر آئے گا جنت ہاورا جو کال عینا جنت میں کور ہے جس کا نام اینا ہے جب وہ چلتی ہے تو دائیں طرف ستر ہزار خادم اور بائیں طرف ستر ہزار خادم موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے اور موت کوئی نہ زندہ رہیں گے وہ کہتے ہیں ائن اللہ امرونا بالمعروف و نہون عن المنکر کہا ہے بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے مجھے اللہ نے ہر اس کے لیے پیدا کیا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہو برائی مٹاتا ہو پھر ان فل جنت حور یقال لها لعبا جنت میں قہور ہے جس کا نام لیبا ہے خلقت من المسك والعنبر والزعفران والکافور مشک عنبر زعفران سے بنی اجرتینھا بماء الحیران آب حیرا تو اس میں ڈالا گیا فقار اللہ کونی فکانت اللہ نے کہا بن جا وہ بن گئی جمیع الحور الین اشاک اللہ ساری جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں اس کے حسن جمال کی وجہ سے اور اسے کہتی ہیں اے لائبہ اگر جن دنیا والوں کو تیرے حسن کا پتہ چل جائے تو تجھ پہ اپنا سب کچھ لگا دیں اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں سے لکھا ہوا ہے گردن کے نیچے سینے کے اوپر کے من احب ان یقون اللہ مسلی سلیام البردا ربی جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں تو میرے اللہ کو راضی کرتا پھر تم کی خواہش آئے اللہ پوری کرے گا یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا جن اور ایسے جو ٹیک لگائے گا یہ ٹیک ستر برس کی ہوگی یوں بیٹھا ہوگا ستر سال کس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ایک منظر کھولے گا ایسا حسین و جمیل کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوگا ستر برس یوں بیٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک ہی بات میں گم ہو گیا میرا بندہ بھائی اس کو کوئی اور نعمت دو تو ایک لڑکی آئے گی جو پہلے اس کی جنت میں نہیں ہے دیکھو دو آیتیں آپ کو بتاؤں دو والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے فضو یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا یہ دو والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے اور جنت والوں کے لیے سب سے خوشخبری والی جو آیت ہے وہ ہے ولادئین مزید آجاؤ ہمیشہ ملتا رہے گا ایک دفعہ جو ملا ہے نا وہ نہیں ہمیشہ ملتا رہے گا اب یہ بیٹھا ہوا ہے اتنے میں اس کے کندھے پر ایک لڑکی آ کے ہاتھ مارے گی تو یہ یوں دیکھے جب یوں دیکھے گا نا پھر پورا ہی گھوم جائے گا کرٹ مکنا تیس کی طرح یوں ہوگا اس کو دیکھے گا تو اپنا چہرہ اس, کو اس کے چہرے میں نظر آئے گا اپنا چہرہ اس, اس کے سینے میں نظر آئے گا وہ کہے گی امال کفینا من رغبت آپ کو میری خواہش ہے وہ کہے گی سبح... وہ کہے گا سبحان اللہ اور کیسے نہیں پر تن ہے کون؟, ہے کون میری جنت کی حور تو ہے نہیں تو کہاں آ گئی وہ کہے گی وہاں کوئی اغوا کے کسی تو ہے نہیں تو ادھر کی اٹھا لی جانور بنے ہوئے کتم سولی بہتر تو کیا کہیں گے وہ کہے گی انا منل مزید میں تیری ہی ہوں اللہ نے مجھے تیرے لیے مزید بھیجا ہے آ جاؤ ہر ہا ہےش وم تھی ہا ماتی ان پم وم تھی ما, ما تداؤ ایک بدو یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں آرنگاہ ہیں یا کود کے اڑیں گے جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم نہ پیشاب نہ لیت دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں آپ نے کہا ہے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تیری نظر اسے, ادھر اس کا قدم تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے آپ نے کہا ہے سنا سونے کا اوپر جواہرات کا اور کھجور کا دانا بارہ ہاتھ لمبا بھائی یہ اس پلر سے بڑا اور آدمی کتنا ہوگا ساٹھ ہاتھ ساٹھ ہاتھ آدمی ہوگا تو بارہ ہاتھ کھانا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا تیسرا بولا چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے کہا ہے تو صحیح پر ریت کا نہیں مشکو یاقوت کا ہے پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا ہے کا ہے یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے اور جو دنیا میں سنے گا جنت کی ہو کا نہیں سن سکتا تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے اس کے نیچے جنت کی عورتیں آئیں گی وہ مل کے گائیں گی ان کے گانے کے جواب میں درخت میں سے ساز ہوگا درخت کا ساز ہوگا اور ان جنت کی ہوگا ہوگا ان کا ان کا سر اس, ان اس کا ساز یہ سر اور ساز جب ملے گا تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی مست جنت بھی یاد نہیں رہے گی جب جنت کی ہو گائے گی آہا اور سنو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا کہے گا کہ جنت کی حور رہا آؤ آج میرے بندوں کو سناؤ جنت کی حور سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں جب بات کرے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا ہے کہیں گے کبھی نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ داود علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو آج میری تعریف کا نغمہ گاؤ داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ساز داؤد علیہ السلام کی آواز پر دنیا میں درخت پہاڑ ہلتے تھے وجد میں آ کر تو جنت میں کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا کہیں گے نہیں سنا کہیں گے اسے اچھا سنو اسے سے اچھا سناؤں کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے کیا وہ بھی ہے یا حبیب یا محمد، اے میرے حبیب آؤ ممبر پہ آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آ رہے اب آپ کی آواز جنت کا ساز ساری جنت میں بھی وجود اتاری اللہ تعالی فرمائیں گے ایسا سنا کہنے گے نہیں سنا کہیں گے اسے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے کیسے اچھا تمہارا رب ہے لم يبقى اب کا ارحم اب تمہارا رب سنائے گا اور کہے گا پردے اٹھاؤ پردے اٹھیں گے یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہے جس نے یوسف کو بنایا علیہ السلام جن کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھری چل گئیں جس نے جنت کی حوروں کو بنایا کہ جن کو ایک نظر دیکھے گا تو چالیس سال تک نظر یوں نہیں کر سکتا ایک نظر چالیس سال کی ہوگی وہ رب اپنی ذات میں کتنے حسن والا ہے جب وہ پردہ اٹھائے گا یوم ادرا الا ربرا فی جن تن عالیہ لاسم فی الحین عالیا خطو فا دیا خلو شربو اللہ ودہ اٹھا دے گا ارض زبان پردے اٹھاؤ ستر ہزار پردے اٹھیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اللہ, اللہ کی ذات بھی سامنے ہاں اللہ کی ذات بھی سامنے ایو علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے تھے کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے کہنے کہ وہ کیسے کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے کہ اس میں جو لذت تھی اس کا کچھ نہ پوچھو تو جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں نہ موت نہ بڑھاپا نہ کمائی نہ بچوں کا غم کوئی غم نہیں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں پھر اللہ آپ کا نام لے کیا حال ہے کیا خیال ہے اب اللہ اپنا کلام سنائے گا ساری جنت سارے انسان سارے فرشتے سارے جنت جو جنت کی نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے یوں اللہ کو سجدہ کرے گا جوں پر ساری جنت پرندے جھکے ہوئے درخت جھکے ہوئے انسان کہیں گے اللہ ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی تمہیں سجدہ کریں کہ نہیں تم مہمان ہو مہمان کو نہیں تکلیف دی جاتی وہ نمازیں دنیا میں تھی اب چھٹی وہ روزے دنیا میں سے چھٹی وہ ہر زکات تقوا تبقل دنیا جاؤ تو مہمان میں میزبان آدمی نافرمانی اس لیے کرتا ہے نا کہ اپنی لذتیں پوری کرنا چاہتا آ جاؤ اب اللہ پوری کرے گا لے لو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے بھائی اللہ کے واسطے میں بھی آپ بھی سب توبہ کریں دوسرا کام کیا کرنا ہے حضرت صرف کان پکڑ کے توبہ نہیں ہوتی میری توبہ میری توبہ نہیں یا اللہ آج تک جو تیری نا فرمانی کی اس سے توبہ تیرے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبا. دونوں ضروری ہیں لوگوں کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگنے اللہ کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگنے نہ حقوق اللہ کی معافی نہ حقوق علی کی معافی ہے یہ شیطان نے پتہ نہیں کیسے بات چلا حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق علی بات معاف نہیں ہوں گے لہٰذا دو بھائی کلمہ توحید اللہ کا حق ہے حقوق العباد لباد معاف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے کلمہ توحید اللہ کا حق ہے جو کلمہ پڑھ کے نہ مرا چاہے سارے جہان کی خدمت کرتا ہوا ہسپتال بناتا ہوا مر گیا ہمیشہ کی دو میں چلا گیا کیوں اللہ کا حق ادا نہیں کیا اللہ کا حق سب سے اوپر ہے اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پر مراد تو ایک دن دوزخ میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا کوئی ہلکا نہ سمجھے اللہ کا حق بھی بڑا ہے بندوں کا حق بھی بڑا ہے ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق کو لباغ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے یا فرمئی شاہ جس کو چاہے معاف کر دے آپ چاہے حقوق کو لباغ معاف کر دے چاہے حکو کو اللہ معاف کر دے جس کو چاہے معاف کر, کر, کر, کر, کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے کون روکنے والا ہے ایک توبہ کرنی ہے اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے اللہ کا محبوب بننا ہے نا تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں محمدی بننا ضروری ہے بلال محمدی ہیں ویسے حبشی ہیں ابو لاہب سعید ہے قریشی ہے هاشمي ششاه چچا ہے قران کہتا ہے تبت جدا ابي لهب وتد ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلي نارا غاص لهب لنراته حماله الحطب سو میاں ابو لہب امی جمیل دونوں دوستی اور بلال حبشی ہبشی کا بیٹا غلام غلام کا بیٹا لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جو قیامت کا سور تھوکا جائے گا ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا لیکن بلال میرے قدم سے اٹھایا جائے گا اور بلال اپنی قبر سے ہی اٹھیں گے ہاں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا میں اٹھوں گا میرے دائیں طرف سے اب میرے بائیں طرف سے عمر اور میرے قدموں سے دلال ہبشی کو اٹھایا جائے گا اور جنت کو چلیں گے اگلی سنگا لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے میں براخت پہ چلوں گا بلال میرے آگے سرخ، سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے میرے آگے چلے گا پھر میدان حشر میں پہنچ کے اذان دے گا یہ اذان سارا جہان سنے گا اور پھر جنت کو چلتے ہوئے آپ نے کہا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا <تصح> یہ کہاں سے ملا محمدی بن گئے تو اگلا کام کیا کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے وہ کالا گورا نہیں دیکھتا محمد ہی دیکھتا ہے مر دورت نہیں دیکھتا محمد ہی دیکھتا ہے اس کا, کوئی مح... اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ محمد ہے اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ احمد ہے اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کے کئی نام لیتا ہے بیٹے کا نام رکھا ہم نے بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمان. اماں کہہ رہی میرا عبد الرحمٰن میرا چاند میرا سورج میرا ٹکڑا میرا دل میرا جگر میری بوٹی نہیں کہتی یہ کیوں کہہ رہی؟ صرف عبد الرحمان کیوں نہیں کہتی محبت کی کثرت ہے الفاظ کو کھینچ رہی کبھی اس کو چاند بنا رہی چاہے کالا ٹو کبھی اس کو سورج بنا رہی کبھی اس کو جگر ٹکڑا بنا رہی کبھی دل کا ٹکڑا بنا رہی کبھی آنکھوں کو جھنڈک بنا رہی محبت نام کو کھینچتی ہے اجد الملوم کپل محبت کھینچتی ہے تو آپ نے کہا اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں ایک نام نہیں رکھا دو نام نہیں رکھے دس نام ہیں میرے اند اللہ اشرف اسما میرے دس نام انا محمد و احمد ولاہی والحاشر واقد ول والخاتم و القاسم و طوح و میرا نام محمد میرا نام احمد میرا نام ماہی کفر مٹانے والا میرا نام عاقب جس کی رڑیوں سے حشر ہونے والا میرا جس کے جو سب سے پیچھے آنے والا میرا نام ہاشر جس پر حشر ہونے والا میرا نام فاتح نبیوں میں پہل کرنے والا میرا نام خاتم نبیوں میں انتہا کرنے والا میرا نام ابوالقاسم میرا نام توحہ میرا نام یاسین قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس پر ابوالقاسم اور اور یاسین اس کا مطلب اللہ جانے اس کا حبیب جانے اور کسی کو نہیں آتا تو ہم نے کہا میں محمد میں احمد میں فاتحم میں فاسم میں فاشر میں ابو القاسم فاتح کیسے ہیں بھیجا گیا کم نبوت میں ہمر حفصہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نبوت کب ملی کیا مطلب تھا چالیس سال کی عمر میں پچاس سال کی عمر میں بیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے آپ کو نبوت کب ملی جواب سنو کن تو نبی میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا خرابے کا ان تخیر القبائل اللہ نے قبیلوں کو دیکھا فختار العرب اس میں سے عرب چھانٹے تخیر العرب فختار قوریش فختار مزر کو چھانٹا عرب کو دیکھا اس میں سے مذر مضر بڑا سردار عرب کا تھا اس کو چھانٹا تخیر مذہر مضر کی اولاد کو دیکھا فختار قریش اس میں سے قریش کو چھانٹا تخیر قریش پھر قریش کو دیکھا فختار بنی ہاشم سے بنی ہاشم کو چھانٹا سفیہ بنی ہاشم پھر بنی ہاشم کو دیکھا فختارانی بنی ہاشم میں سے مجھے دیکھا ساری مخلوق میں انسان انسان میں عرب ارم میں مدر مدر میں قریش قریش میں بنی ہاشم بنی ہاشم میں محمد رسول اللہ تو ابا میں تم میں سب سے اعلی نصب ہوں اعلی حسب ہوں میرا نصب بھی اونچا، میرا, بھی اونچا میرا حسب بھی اونچا میرا خاندان بھی اونچا اور میں اپنے بات سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی دفعہ ماں کی پشت میں جنا سے نہیں نکاسی آیا ہوں میرے باپ دادا پر دادا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا چاہے جاہلیت میں تھے زنا نہیں ہوا ایسا پاک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا تو بھائی محمد ہی بنے ایک حبیب اور کوئی وہی نہیں ہے ایک ہی حبیب ہے حبیب ایک ہے کلیم ایک ہے خلیل کلیم اللہ کی سنو رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینا کھول دے دعا مانگی حبیب کی سنو اللہ شرح اللہ کا صدر حبیب میں نے سینا کھول دیا ایک نے مانگا ایک تو بن مانگے ٹھیک ہے خلیم کی سونو وجال کنف اللہ کریم اللہ میرا لوگ میں نام اونچا کر دے کل حبیب کی سنو ور کا ذکر اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا داود کی سنو داود علیہ السلام سے خلیفہ بنایا ہے عدل کرنا خواہش کے تابے نہ ہونا حکم خواہش کے تابے نہ ہونا اور حبیب کی صفائی پیش کی ما انت کو میرا نبی خواہش کے تابع نہیں ہے ایک کو حکم ایک کی صفائی لی ہوگ ایک کے لیے سفر پیش ابراہیم علیہ السلام کی سنو یا اللہ مجھے قیامت کے دن ضلیل نہ کرنا حبیب کو کہا جا رہا یوم اللہ النبی جب اللہ اپنے حبیب کو زلیل نہیں ہونے دے گا خلیل کی سنو وجہ مرفت جنت یا اللہ مجھے جنت دے دے حبیب کو کہا جا رہا کل کو ہم نے آپ کو کوثر دے دی حبیب فرما رہے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے حبیب کو کہا جا رہا رقم تیرا اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رجس سے پاک کرنا چاہتا ہوں بت پرستی سے میں نے پاک کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دن اور حبیب کو کہا جا رہا لک من اخر اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے ماپ ہیں سارے نبیوں کو نام سے پکار قیامت کے دن اور حبیب کو کہا جا رہا اللہ من اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے موت ہیں سارے نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا یا آگام اس کم ان جنہ یا نوہ احب سلام مینا ونا دئی نا ابراہیم کماتل کبھی کا یا موسا है? نام آ رہا ہے یا ذکری انشر قبو غلام یا خزم کتاب بوا یا داغوز ان کا خلیفہ یا عیسب نمرناس سارے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ آپ کو نقب سے پکارا نقب سے پکارنا بڑے درجے کا مقام ہے نام سے پکارنا چھوٹے درجے کا مقام ہے نبیوں کا نام لیا اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا یا ایو نبی یا رسول یا اوہل مزمل یا اوہل ہر جگہ لقب سے خطاب کیا ہے ایک جگہ تھی جہاں نام آنا چاہیے تھا اللہ نے وہاں بھی نام کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا انہیم اللہ ابراہیم کا سب سے بڑا حقدار اس کے ماننے والے اور یہ نبی یہ نبی کہنا چاہیے تھا محمد کرانا کہا محمد نے کہا کہ یہ میرا نبی یہ اللہ کا دیا ہوا احترام ہے یا حبیب اللہ یا محمد مت کہو بےحدی ہے نام نہیں لے سکتے آواز اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز پر لا تر فوق نبی میرے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرو اگر سکھایا اللہ اکبر اور سنو یا وہ مہاراج پہ گئے یا اللہ ابراہیم آپ کے کلیم ہیں موسا آپ کے کلیم ہیں داود کے لیے آپ نے لوہرم کیا سلمان کے لیے نے حو تعدے کی عیسا کے لیے آپ نے مرد کیا الحم السلوات و تسلیمات تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے اتفصا ابراہیم علیہ السلام کلیلہ اموسا علیہ السلام کلیم عالم تلیہ داؤود علیہ السلام الخبی وفر طلیہ سلیمان علیہ السلام الریاح وََََََََََ عيسى تو ميرے ليے كيا ہے اللہ تعالى نے فرمايا آپ كے ليے سب سے اعلیٰ چيز ہے ميں نے آپ كو سب سے اعلى چيز دى ہے كيا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ذكر تو اللہ ذكرت مى كيا تک آپ کو اور ميرا نام اكٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا کیا ہے لا الہ الا اللہ بدل سکتا ہے اکٹھے ہو گئے کیسے اکٹھا کیا ہاں باللہ بلّہ ایمان اللہ اللہ رسول پر مین و رسول ہی ایمان لاتے ہیں اللہ رسول پر اطیو اللہ واتیو الرسول اطاف کروا عسولكي من يتع الله ورسوله هي اطاف اجنان فرم من ياس الله ورسوله ذلك بأنهم قفروا بالله ورسوله براة من الله ورسوله أثنون من الله ورسوله فآثنوا بحرب من الله ورسوله من يحالد الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله اللہ رسول اللہ رسول اس سجیب اللہ و رسول لات اللہ رسول و اللہ رسول رسول اللہ رسول اللہ رسول اکٹھا کر دیا تک ایک بریکٹ میں کر دیا اب عزت لینی ہے تو محمد بنو جت نہ بنو محمد بنو تاجر زمیندار بعد میں ہیں راجپور پٹھان جان بعد میں ہیں ہے جو پہلے ہیں جس کی اللہ تعریف کرے اس کا کیا مقام ہوگا بھائی تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ آپ تشریف فرما ہے ایک بدو گزرا اور کہنے کا یہ کون ہے کہ یہ وہی ہے جو کہ میں نبی ہوں تو لوٹ آیا اونٹ پہ تھا نیچے اترا اور اب جو تھے نا گوہ کھاتے تھے ایک جنگلی جانور ہے گوہ یہ چھپکلی سے کوئی سو گنا بڑا کر دیں تو گوہ بن جاتی وہ شکار کر کے لایا ہوا تو اس کی رسی کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا کہنے لگا یہ کہنا کہ تو رسول ہے تو پھر تو میں رسول مانوں گا اپنی طرف سے نا لاجواب کر دیا ایک جانور ایک مردہ تو بولے کیسے تو آپ نے اس کو یوں دیکھا ایک نظر پھر فرمایا یادب گوہ کو دب کہتے ہیں یادب تو اس مردہ بے جان نے سر اٹھایا لبیک وسا سا ملتے ارضی زبان فصیح بلیغ لگ میں حاضر اے قیامت کے دن آنے والوں کو خوبصورت بنانے والے یہ سبحان اللہ یہ جو لقب ہے نا اس بے جان گرہ نے آپ کو دیا اتنا خوبصورت لقب ہے کہ آج تو کوئی انسان آپ کو ایسا لقب نہیں دے سکا یا زین من وافا <الْقِعَمَة> قیامت میں آنے والوں کو حسن دینے والے حسین بنانے والے آپ نے کہا منتا اب تیرا رب کون ہے فل عرض سلطان ہو فل بہار سبیل ہو فل جنت رحمت ہو فل نار اقاب ہو میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمان پر سلطنت زمین پر راستے سمندر میں رحمت جنت میں آزاد دوزخ میں آپ نے کہا من انا میں کون ہوں میں کون ہوں کہ رسول رب العالمین وقاتم النبیین قد افلح من صدقق قد خواب من وقد اللہ کے رسول ہیں آپ عالم رب العالمین کے رسول ہیں آپ آخری رسول ہیں جو آپ کی مانے گا کا کامیاب جو نہیں مانے گا حالات آپ نے بلا فرمایا اب بولو بھائی اب کیا کہتے چلے گا آپ تو مانتا ہوں جانو گے نا بے جان کے نبیج میرے بھائیو اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں محمدی نظر آئے محمدی وردی پہن لیں اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا وہاں سے لینا پڑے گا اور اللہ ایک سنت ساتو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں سنت کی خیر ہے کیا کہتا ہیں سنت کی خیر ہے کیوں خیر ہے بھائی ایک روپیہ گر جائے اس کی تو خیر ہے نہیں وہ تو جھک کر اٹھاتے ہیں اور سنت چھوڑ دے تو کہتے سنت کی خیر ہے کوئی بات نہیں کیوں دس روپیہ گر جائیں تو اس کو تو نقصان نظر آتا ہے سنت چھوڑ جائے تو اس کا نقصان نظر نہیں آتا کیوں ایک نمبر سے لوگ ایک نمبر سے لوگ پاس ہوتے فیل ہو جاتے ہیں ایک ووٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں ایک ووٹ کی کمی سے ہار جیت ہار میں بدل جاتی ہے ایک نمبر کی کمی سے پاس ہوتا فیل ہو جاتا ہے ایک دھاگا کپڑے والے بہت سے بیٹھے ہوں گے کپڑے میں سے ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے ایک سنت جسم سے نکلے گی تو انسان کی قیمت بھی اللہ کے ہاں گرے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت موجود نہ ہو اور قیمت برابر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دھاگا نکل جائے تو جن کو کپڑے کا پتہ ہے میں نے کپڑے والوں سے سنا کو میرا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے پر. کپڑے والوں نے بتایا کہ اگر اس میں سے ایک دھاگا وہ شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں ایک دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے نبی ہوئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے تو میری کوئی قیمت کم نہیں ہوگی گریں گے گریں گے اس سے میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو جن کی پرواز عرش کے بھی اوپر ہے کانک پرواز ہے عرش کے بھی اوپر سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھا رہے یا حبیبی اے میرے حبیب اللہ مکالمہ ہو رہا مس علیہ السلام کے تجلی پڑے ہوش نہ آئے اور یہاں ذات سامنے اور مکالمے ہو رہے ہوں اتنی اونچی پرواز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے بھائیوں اگلی محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان سیکھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے آج تک جو نبی کے طریقے کے خلاف یا اللہ معاف کر دیں تیرے حبیب کو ناراض کیا یا اللہ معاف کر دیں پہلے وہ بھی ناراض کے قابل ہے کہ جو کائنات کی سرداری ملے اور طائف میں تین میل پتھر پڑے اور لوگ کے فوارے چھوٹے ایک حدیث میں میں نے پڑھا ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے آپ کا حال دیکھ کر زمین رونے لگی تارے سے پہاڑ چیخ اٹھے آپ کا حال دیکھ کر اور چلو ان کو تو آپ سے محبت تھی جب اتبا کے باغ میں پناہ لی جو جانی دشمن تھا آپ کا حال دیکھ کے اللہ کی قسم وہ بھی پسیج گیا اور خود دوڑ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا جس کے حال کو دیکھ کر جانی دشمن بھی لرز جائیں ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو ہمارے ایمان کی سطح کہاں چلی گئی اتبا جیسا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جس کے سر پہ جھنڈا تھا جب آپ کا حال دونوں بھائی تو اتبا شیبا ستا ہر رہو دونوں بھائیوں کا خون کھول گیا اور رشتہ داری کے خون نے جوش مارا اور اتبا خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو کہنا کو جا کے کہو تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا کھا لینا جس پر دشمن بھی سر سکھائے ہم اس کی امت ہو کر اس, اس کا ساتھ نہ دیں تمہاری وفا کیسی وفا ہے وہ کی لڑائی یاد کرو جب آپ کو اتبا بن بھی وکاس نے پتھر مارا یہاں آ کے لگا یہاں آ کے لگا ڈانڈ ٹوٹ گئے تھوڑی اندر گھس گئی رات چکرا کے زمین پر گرے اور غشی تاری ہوئی ہوش میں آتی کہا یا <تصفيق> اللہ اغفر قومی انہیں عذاب نہ دینا ان کو پتہ کوئی نہیں اللہ انہیں معاف کر دینا انہیں پتہ کوئی نہیں <تصفح> ابن کمیا نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ پڑا ایک مہینہ تک اس کا علاج ہوتا رہا جو زخم آپ کو یہاں لگا ابن عبد اللہ نے کمیا نے وار کیا تھا اور روتبا بین وکاس نے پتھر مارا جو یہاں لگا اور چکرا کے گرے ہیں لوگوں کا فوارہ سوار چوٹ گئے دان توڑیاں گھس گئیں لیکن ہم امت کو یاد کر رہے ہیں پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں جو اشارہ کرتے اوٹ پہ تو سونا بن جاتا پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں میری امت کا بھلا ہو جائے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ابو ہرارا کہنے کے بعد رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں پر بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو جاتا یہ سب کس لیے ہے ہمارے لیے ہم ان سے لوگ بھائی کریں عرفات کے میدان میں پانچ گھنٹے دعا مانگے اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت مزدلفہ میں فجر کے بعد اشراق تک دعا مانگے میری امت میری امت میری امت اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر بھی میری امت کو اپنی امت کو دیکھ رہے آپ نے کہا میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں کھڑکی کھولی امت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف چلی گئی آپ کے چہرے پہ رونق آئی ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے ہم خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ نمازیں توڑ کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے آپ نے پردہ گرا دیا واپس اشریف لے گئے تو اتنے نجیورسلام آ گئے یار رسول اللہ باہر اسرائیل آئے کھڑے ہیں اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں اسرائیل اندر آنے کا آ جائے وہ اندر آئے یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی نہ آئندہ مانگوں گا آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا نہیں تو واپس چلے جانا اور یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لینا رہنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے آنا چاہیں تو ہم ملنا چاہتے ہیں آہا. اب سنو آپ نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے ہم اس سے بے وفائی کریں کس کے لیے دس روپے کے لیے ایک دکان کے لیے ایک منڈری کے لیے چار دن کی زندگی ان سے بے وفائی کریں جبری السلام وداؤٹ کے واپس آئے رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے ساتھ دیں گے اچھا الان کر عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اگر میری امت کے ساتھ اللہ بلا لے کہ اگانا تو جبریل اسلام کہنے لگے رسول اللہ اچھا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا نہ موت میں بھولے نہ زندگی میں بھولے نہ حشر کے دن بھولیں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہے گا عیسا علیہ السلام کہیں گے یا علم اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے بچالیم علیہ السلام کہیں گے یا یعنی میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے ایسے عالم میں اللہ کا حبیب کہے گا یا رب امتی امتی امتی امتی, امتی. تو میرے بھائیو ہر مسلمان توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئے اس کی محنت ہے تبلیغ کا کام اس میں عبادات ہیں جس میں نماز سب سے بڑا رکن ہے نماز پر ایسی محنت فرمائیں کہ جب آپ اللہ وقت پر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے جو ایسی نماز سیکھ لے گا اس کے کام مسلح سے شروع ہو جائیں گے اس کو تھاار کے پاس نہیں جانا پڑے گا ایس سی کے پاس نہیں جانا پڑے گا صدر وزیر ایم پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا وہ اپنا مسلح بچھا دے گا اللہ و اکبر ابول آب ادھر سے ملے گا پر کیسی نماز ہو جب کہے اللہ اکبر تو پھر کسی اور کا دھیان نہ آنے دے دل میں دھیان سے سننا ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مشتحد گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں نمازی پانچ طرح کے ہوتے ہیں نمازی پانچ پہلا نمازی سستی کرنے والا متحرن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی تین پڑھی کبھی چار پڑھی کبھی دو پڑھی کبھی پانچ پڑھی کبھی کوئی بھی نہ پڑھی یہ دو میں جائے گا معذب بن نار دوسرا نمازی پانچ وقت کا نمازی با جماعت نمازی لیکن بے ہوش نمازی اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں اپنی دنیا میں گم ہے اس کی ڈان ڈپٹ ہوگی جہنم نہیں نماز کی وجہ سے دو وقت میں نہیں جائے گا کسی اور وجہ سے چلا جا تو الگ بات ہے اب نماز بھی پڑھی کسی کا حق بھی مارا تب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے گا اب کو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں نماز پڑھی حج نہیں کیا حج فرض تھا تو جانا پڑے گا اچھا دوسرا وہ ہے جس نے نماز پڑھی پانچ وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تیسرا نمازی وہ ہے تو اللہ کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے کبھی دکان کے سامنے کبھی مسلح کے سامنے جو ڈولتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کوشش کرتا ہے کبھی کامیاب کبھی ناکام یہ رعایتی پاس ہوگا تیتی نمبر دے دو بھائی یہ رایتی پاس ہے معلا محکبت دوسرا محاقب تیسرا معاف کر دو چوتھا نمازی مجور جہاں سے نماز کا ازر شروع ہوتا ہے یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آفرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو یہ محنت ہو رہی ہے پہلی یہ جو میں نے پہلا دو گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا ایمانیات ایمان سب سے اہم چیز ہے یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے جتنا سرمایہ اتنی تجارت جتنی زمین اتنی زراعت جتنا ایمان اتنا اسلام تو ایمان پر محنت پر عبادات عبادات میں نماز حج فرض ہے تو حج کرے زکات فرض ہے تو ادا کرے اشر فرض ہے تو ادا کریں پھر زکات اور عشر کے علاوہ بھی دے زکات دے کے تیس مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا سخی وہ ہوتا ہے جو زکات سے آگے بھی دے جو زکوات سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے زکات دینے والے کو سخی نہیں کہتے اور اللہ تعالی نے جنت الفردا کو بنایا کہ جنت الف اچھا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اسے کہا بولو انہوں نے کہا حل والے کامیاب ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا چلے لگائے تحج پڑے نول پڑھے ذکر کرے تصویر پڑھے قرآن پڑھے اگر دکیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی تو نماز پر ماد کس محسر جب کہ اللہ ہو اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو پانچواں نمازی وہ ہے جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ مقربین اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے جس کو آپ نے فرمایا جو آئیں گی فی صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تو ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی یہ تو چھوڑنی نہیں چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے اور پھر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کے ذرا ٹھکا ٹھک اب پنجابیوں کو بھی یہی حال ہے ایسی نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پر رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیا کہ میرا سور تھا نہ سجدہ ٹھیک نہ رکوع ٹھیک نہ قیام ٹھیک نہ فادہ ٹھیک نہ جلسہ ٹھیک نہ قومہ ٹھیک نماز سے جی لگانا نماز سے مسئلے حل کروانا مشکل میں نماز پڑھنا تکلیف میں نماز پڑھنا خوشحالی میں نماز پڑھنا راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اللہ کی قسم میں یوں کہ جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے اور لوگوں کو پتا ہی کوئی نہیں. رات کو سونے کی جو لذت ہے رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے تو لوگوں کو پتہ ہی یہ لذت چکی کوئی دا. کاش کے چکھ لیتے تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر سلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے جاہل بن کے زندگی نہ گزارے مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں عالم بننا ضروری نہیں پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض آئین ہے تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے فرض ہے ذمہ اپنی زراعت کا علم حاصل کرے فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے کیسی شادی اللہ کو پسند ہے لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے علم کا شوق ہو وہ علیہ السلام جلیل اور پیغمبر پہلے رسول پہلے کلیم اتنا پتا چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا کتنی دیر چلوں گا او چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے وہ پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں میں اس سے وہ علم سیکھنے جاؤں گا ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں غلط پتا ساری ہی مفتی ہیں پاکستان میں سارے حکیم ہیں سارے مفتی ہیں جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا یہ نندے لو بھائی جس سے بات کرو دین کی کوئی فتو دے دے گا ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوے دینے کی بغیر علم کی حالت ہے بہت سارے ہی مفتی ہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ٹھک فتوا تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے قرآن سیکھے قرآن, قرآن کیا کہتا ہے یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے دل میں اتارنے کی کتاب یہ وہ کتاب ہے جس نے اربوں کو جنجور دیا یہ وہ کلام ہے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں سستا بیمار تو عمر وہ عرض انل مشرقین ان اس کلام میں جو طاقت ہے ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا یہ آیت سنی تو نرس کے زمین پہ جا گرا اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جاگر اس کلام کو سن کر مجھ سے بنے عدی فرماتے کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہاتھ فیل ہو جائے گا اور میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہو گیا بھائی قرآن سیکھو اللہ کے علم کو سیکھو مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے اب ایک بوڑھ آدمی کہتے مدرسے میں علماء سے علماء سے نہیں مفتیوں سے جن کو ستوے کا درک ہے جو ستوا جانتے ہیں اس سے پوچھو ہر ایک شمت پوچھو اگر پوچھ کے چڑھو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا حلال <تصفح> کو بھی حرام کر بیٹھیں لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا یہ نہیں کہ مول صاحب یہ میرا کاروبار ہے کوئی فتوا دو یہ حلال ہو جائے ہے حرام پر کوئی حلال کر دو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے کہتے موسیقی صاحب کوئی ستوا نکالو کہ یہ حلال ہو جائے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی اب وہ آیا ایک مول صاحب کے پاس کاجی تین طلاق دے دی کیا ہوگا کہنے کے حرام ہوگی اور کیا ہوگا تو اس میں ایک لفافہ ڈال کے مسلے کے نیچے رکھ نکالو مسلے کے نیچے رکھ دیا کاجی تین طلاق دے دی کیا ہوگا کہنے کے سوچنا ہی پڑے گا سوچنا ہی پڑے گا کیوں لفافہ آ گیا کہنے کا کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا کہنے کا کہ جی میں نے کہا تھا تین طلاق انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئے اچھا نہیں کہا نہیں کیوں کا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا تین طلاق بڑے کاف کے ساتھ تم نے چھوٹے کاف کے ساتھ کہا لہذا کہ لہ موجن کرو یہ صحیح واقعہ ہے لطیفہ نہیں ہے ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی ان کو انہیں چلا انہوں نے فرمایا پھر تو نکاحی نہیں ہوا چونکہ اس کو بڑے قاب سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا تو اس نے تو قبول نہیں قبول کہا تھا لگا نکاحی نہیں ہوا تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے یعنی کہ مدرسے جائے تو تب عالم بنے اپنی ضرورت کا علم سیکھنا میرے بھائی ایک محنت کی ہو رہی ہے مو علیہ السلام جیسا پیغمبر بھاگا جا رہا کہ مجھے ساری زندگی چلنا پڑے میں اس سے علم حاصل کروں گا آپ آگے گئے نا استاد جی سوئے ہوئے اور ان کو لگی ہوئی بھوک آتی نا غدا نا لقد لکینا اے بھائی ہوتی دو بھوک لگی اے غلام سے ساتھ جو بعد میں نبی بنے یو شلا اسلام انہوں نے کہا جی وہ تو وہاں oh جی وہ سوئے تھے نا وہ وہیں پانی میں زندہ ہو کے چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک مچھلی تل کے ساتھ لے لو تل لو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے نا وہاں وہ آدمی رہتا ہے جس کو میں نے وہ علم دیا جو تجھے نہیں دیا تو اللہ کے بندے وہیں تو میں نے جانا تھا واپس لوٹے یہ کتنا آگے جا چکے تھے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جا چکے اب لگی بھوک پھر چوبیس گھنٹے واپس آئے تو ہو گئے اڑتالیس گھنٹے اب آگے مولوی صاحب سوئے ہوئے انہوں نے کہا السلام علیکم انہوں نے جواب ہی نہیں اللہ اب سلام اگر مجھے سلام کرنے کون آ چادر اوپر لی ہوئی تھی مجھے سلام کرنے کون آ گیا کیونکہ وہ تو ایسی جگہ تھی جہاں سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں تھا کون کا میں مورسا ہوں اچھا بنی اسرائیل والا چادر اتاری کہاں بنی اسرائیل والا کیسے مجھے کا مدرسے میں داخل کر لوں میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں آگے انہوں نے نخرا دکھایا کل انتست میرے ساتھ نہیں چل سکتا عَلَى مَا لَمْ تَحْتْ بِهِ خُبْرًا جس بات کا تجھے پتہ نہیں میں نے کرنی ہے تو میں مجھ سے لڑائی کرے گا تو, تو صبر تو کر نہیں سکے گا ان کا جی، انشاء اللہ میں آپ کی پوری مانوں گا نہ نہیں کروں کہ مجھے ساتھ لے لو میں کہا پھر آ جاؤ نہ روٹی پوچھی نہ نا ناشتہ پوچھا مدرسوں میں روٹی ملے نہیں پڑتے لڑکے یہاں روٹی پوچھی نہیں فن تلقا آؤ بھائی چلیں پھر نبی کا علم تو بیٹھنے سے نہیں پھرنے سے آتا ہے فن جالا نہیں فن تلقا آؤ بھائی چلا لیا نہ روٹی نہ پانی چڑھایا کشتی پر تختہ توڑ دیا انہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا انہوں نے تختہ توڑ دیا کہنے لگے لقد جی کشی ان عمرا اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو نے ان کا تختہ توڑ دیا یہ کیا, کیا؟ انہوں نے کہا علم اقل میں نے نہیں کہا تھا تو بے صبر ہو جائے گا اگر جی غلطی ہو گئی معاف کر دوں اب, اب, ابھی آپ تنگی نہ کریں میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا اچھا اب بولا نہیں تھا بالکل آگے چلے ایک لڑکا ملا اس کو ہاتھ مارا وہ مر گیا اب بھولے نہیں اب یاد تھا لیکن اب غصہ چڑھ گیا کہ میں نبی کتاب والا شریعت والا میرے سامنے ظلم ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اَقْتَلْتَ بِغَيْرِ اور یہ کیا, کیا تو معصوم بچہ قتل کر دیا آفتی چڑھائی نہ تو آگے خیر اللہ میں نے بھی جو قُلْ لَكَ اِنَّكَ لَن مَا نہیں کہا تو صبر نہیں کر سکے گا پہلے کہا لن تسپتیا پھر کہا الم اکل پھر کہا الم اکل ہر دفعہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے اور لفظ کا بڑھنا معنی کی شدت پہ دلالت کرتا ہے اور گھٹنا اس کی خفت پہ دلالت کرتا ہے تو غصہ ادھر بھی بڑھ رہا ادھر بھی بڑھ رہا کہا، میں نے نہیں رہا تھا ان کا چستا جی اب غلطی ہو تو مدرسے سے نکال دینا چھٹی ان تو کا تو صاحب نہیں اب وہ مجھے ساتھ نہ لینا کہ اچھا ٹھیک ہے اب بھوک کب سے لگی تھی اڑتالیس گھنٹے سے اب جو پہنچے بستی میں اب روٹی مانگے بیٹھے ان کا یار روٹی تو کھلاؤ کہا جاؤ جاؤ کہاں سے آ گئے اس بستی کے جو لوگ تھے نا حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا پر ایک احسان کر گیا مسلمانوں کو قرآن پر زیر زبر لگا گیا اگر زیر زبر نہ ہوتا تو ہم زیر زبر دیکھ کے غلط پڑتے ہیں تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا تو اس بستی کے لوگ آئے کہنے لگے جتنی مرضی دولت لے لو اور ابو کو اتو کر دو ابو ائی فو ہوما بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور اگر ہو جائے اتو ائی فو تو مطلب وہ بستی والوں نے کھانا کھلایا وہ حجاز کہنے کا تم نے یہ تورات سمجھا تو جو مرضی نکال دا جو مرضی رکھ لو او اللہ کا قرآن ہے حجاز کی کیا مجال کے ایک زیر زبر بھی اوپر کر دے جب باہر نکلے تو دیوار گر رہی تھی تو حضر اللہ السلام نے ہاتھ مارا وہ دیوار سیدھی ہو گئی پھر کہنے لگے خدا کے بندے انہوں نے روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیوار ٹھیک کرتا پھرتا پیسے لے لیتا ہم روٹی کھا لیتے کہنے لگے ہا باؤ و آئی نہیں میں بہن چال اور میرا او اس میں ایک بات یاد رکھو اگر ادب نہیں ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم بھی علم نہیں لے سکا اگر استاد کا ادب نہیں ہوگا اگر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دے گا وہ عالم اچھا ہے یا برا یہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں اس کے علم کی وجہ سے وہ بے عمل ہے با عمل ہے یہ ہماری بحث نہیں یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے ہمارے ذمے اس کا اکرام اس کا علم کی وجہ سے تو علیہ السلام جیسا جلید القدر پیغمبر حضر السلام سے علم نہ لے سکا کہ ان کا ادب نہ ہو سکا کہنے گا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا کشتی اس لیے توڑی کہ غریب لوگ تھے بادشق پکڑ رہا تھا بچہ اس لیے قتل کیا کہ اگر ان ایک بیٹی دے گا یہ دیوار اس لیے ٹھیک کی کہ اس کے نیچے یتیم کمال تھا جب جدا ہونے لگے کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ مجھے تو تو نے ڈانٹا کے کشتی توڑ دی ڈوبونے لگا تھا جب تیری ماں نے تجھے دریا میں ڈالا تھا تو اس وقت ڈوبنے کا ڈر کوئی نہیں تھا جیسے وہ اللہ کا حکم تھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا میرے تو تو پیچھے پڑ گیا کہ بچہ قتل کر دیا جب تو نے مصری کو قتل کر دیا تھا اور وہ بھی اللہ کا امر تھا یہی اللہ کا امر ہے مجھے تو تو نے کہا کہ تو نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی پیسے نہ لیے اور تو نے جو شہیب علیہ کی بیٹیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلا دیا تھا اور ان سے پیسے نہیں لیے تھے بلکہ وہ دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا تھا الا روٹی تو کھلائے گا تو اس وقت کیا تھا وہ بھی اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا ع یہ اللہ کا امر ہے ہمارے اندر علم کا شوق کوئی نہیں سکولوں کے پڑھانے میں چکر ڈاکٹر بنانے کے شوق انجینئر بنانے کے شوق تاجر بنانے اب ٹھیک ہے یہ ہمارے شعبے ہیں ہم نے ڈاکٹر بھی بنانے ہیں انجینئر بھی بنانے ہیں تاجر بھی بنانے ہیں سپاہی بھی بنانے ہیں جنل بھی بنانے ہیں اور محمدی پہلے بنانے ہیں انہیں پتا تو ہو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ علم سیکھو میرے بھائیوں اگر جاہل مر گئے تو دو تک کے نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ جس کو جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو یہ ہالو وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو استنجے کے تہارت کا پتہ نہ ہو غسل کا پتہ نہ ہو تو باقی دین کا سے کیا پتا ہوگا بھائیوں علم یہ اے محنت ہے اس کے ساتھ قرآن اور ذکر کی محنت ہے کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جی لگاؤ عبداللہ اللہ میں سوچ کے ایک بات سناتا ہوں اتر طلبہ کا مواطن تین جگہ میں دل کو دیکھو اہندہ سماع قرآن دیکھو تمہارا قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں فی مجالے سے ذکر اللہ کے ذکر کی مجلس میں دیکھو تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں فی اوقات الخلوہ اکیلے بیٹھ جاؤ اکیلے پھر دیکھو تمہارا دل اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں اگر اگر تیرا دل نہ قرآن میں لگے نہ ذکر میں لگے نہ صنہائی میں اللہ کی طرف لگے تو فصل اللہ تو اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل دے تیرا دل مر گیا ہم سب مردہ ہیں اللہ ماشاءاللہ بھائی دل زندہ کرو یہاں درد ہونا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے چاہے ویسے ہی درد ہو ری کا درد ہو پٹھوں کا ذرا بھاگتا کر میرا دل دیکھنا ذرا وہ دل مر گیا اللہ کے نبی کے علم کے مطابق جس دل کو قرآن کا شوق نہیں ذکر کا شوق نہیں اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا شوق نہیں وہ مر گیا قصہ تمام ہو گیا لہذا یہ محنت کرو کہ اللہ کے ذکر سے جی لگ جائے ایسا زبان کا برد بن جائے ابو ضرحت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا بڑے محدث ہیں مر رہے بے ہوش پڑے ہوئے تین بڑے محدث محمد ابن سلمہ منظر ابن شازان ابو حاتم تینوں بیٹھے ہوئے کہ استادی کو کلمہ کیسے پڑھائیں ہوش پورا نہیں ہے اب ایک سبحان اللہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا حدیث منکانہ آخر و کلامی لا الہ الا اللہ دخل جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہ حدیث ہے تو محمد ابن سلم اس حدیث کی سند سنت کہتے ہیں وہ استاد جو حضور تک پہنچتے ہیں وہ پڑھی حد صنی زحاک ابن مخلت ان ابی آسم ان ابد الحمید ابن جعفر انصالح ابن ابی غریب مجھے زحاک نے بتایا اسے ابو عاصم نے بتایا اور عبد الحمید نے بتایا اسے صالح نے بتایا اور آگے چپ ہو گئے آگے نہیں بولے تو محمد بن حاتم بولے اب وہ بولے اپنی صنعت سے حدیث پڑھی حد بندار مجھے بندار نے بتایا ان اب عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر جافر ان سالح اب نے ابھی غریب آگے سلسلہ ایک ہے اور وہ بھی چپ ہو گئے اب یہ جو تھے نا ساری زندگی حدیث پڑھائی زبان کا ورد بن گیا دل دماغ میں اتر گیا ذکر الہی. اب بے ہوش تھے کانوں میں آواز گئی لا شعور سے ٹکرائی شعور سے لاشعور سے شعور میں آئی بے ہوشی میں زبان جاری ہو گئی حد ابو حاسن ان عبد الحمید ابن جعفر اب ابو زرعہ بول رہے مر رہے بہوش میں ہیں ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب پہلے دو یہاں چپ ہو گئے یہ آگے جا رہے ان کثیر ابن مرت الحضرمی ان محاذ ابن جبلن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی کلمہ بھی پڑھا ذکر بھی کیا علم بھی پڑھایا اور موت بھی آ گئی ایسا ذکر کا عادی بنا لو کہ میرے بھائیوں زبان پہ کلمہ پھسلتا چلا جائے گالی گلوچ کا عادی مت بناؤ جب امت گالیاں نکالتی ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتی چوتھی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اپنے اخلاق سنوارو بھائی مسلمان اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے مسلمان بد اخلاق کو نہیں کہتے بہت اخلاقی کا اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں جو سلام کرے اسے سلام کرو یہ کوئی اخلاق نہیں جو پوچھو اس کو پوچھو یہ کوئی اخلاق نہیں جو دو اس کو دو یہ کوئی اخلاق نہیں ہمارے نبی نے اخلاق کی تین بنیادیں بتائیں تو من قطاق توڑنے والے سے جوڑو توقی من حرمت دے نہ دینے والے کو دو تاخو ام من جو ظلم کرے معاف کر دو اور بدلہ اللہ سے لے لو اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی اللہ کا رسول کہہ ہے میری ضمانت لے لو تم اخلاق ٹھیک کر لو جنت الفردوس میں مجھ سے گھر لے لو اور جس کی ضمانت اللہ کا رسول دے اس کو اللہ بھی رد نہیں کرے گا اپنے فضل سے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا ضریم کا میں ذمہ دار ہوں کہ اخلاق بناؤ اخلاق کیا ہیں؟ توڑنے والے سے جوڑو نہ دینے والے کو دو ظلم کرنے والے کو معاف کرو برے کرنے والے سے اچھے اچھے بن کے چلو یہ اخلاق کی بنیاد ہے اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے ہمارے اخلاق غلط ہیں کہ جو پوچھے اس کو پوچھو جو نہ پوچھے نہ پوچھو چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو جو سلام کرے اسے سلام کرو جو سلام نہ کرے اسے نہ کرو یہ بہت بڑی گراوٹ ایک دفعہ امام حسین اور امام حسن میں لڑائی ہو گئی مطلب تو, تو میں ہو. تکرار ہوگی انسانی سے تو لوگوں نے امام حسین سے کہا تو چھوٹا ہے وہ بڑے ہیں تو جا کے معافی مانگ کہنے کے کہ واللہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں لیکن مجھے ایک خیال آتا ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے نا اس کا جنت میں درجہ بڑا ہو جاتا ہے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ جنت میں میرا مقام میرے بھائی سے اوپر ہو میرا بڑا بھائی نیچے ہو میں اوپر ہوں میرا یہ جی نہیں چاہتا میں وہ مقام اپنے بھائی کو ہی دینا چاہتا ہوں جب امام حسن عبداللہ کو پتا چلا تو وہ وہیں سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر ان کو گلے لگایا پیار کیا اور معافی مانگی تفصیل حرامکلامک امام زین اللہ کو ایک آدمی گالیاں نکالنے لگا وہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے وہ بھی کوئی پنجابی ہوگا اور تینو آخر یا تینو مطلب اب تو بھی تو کچھ با... ایا کا آنی تجھے گالیاں نکال رہا ہوں انہوں نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں کہ میری زبان گندی نہ ہو تیری تو ہوگی میری نہ ہو تو ایک دم نے لگا کا واقعی اے آل بیت کے یہی اخلاق ہونے چاہیے اعل رسول کے یہی اخلاق ہونے چاہیے یہ ہر انسان کے لیے یہ اخلاق اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے اخلاق بناؤ یہ لوگ جنت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کو خوشخبری مل گی وہ تو یوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تو بھائی معاف کرنے کا معاشرہ قائم کرو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے اللہ کے واسطے اس سے توبہ کرو یہ انتقامی م... عدالتوں میں جا ہے عدالتوں میں کس کو عدل ملا جو جھوٹ پہ عدالتیں چل رہی کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک وکیل کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے پھر اس سے پیسے لے کر اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے زمین نہیں پھٹتی آسمان نہیں ٹوٹتا کہ ایک ظالم کے لیے ایک آدمی دفاع کر رہا ہے پتہ ہے کہ یہ آدمی زمین دبا کے آیا بیٹھا ہے پھر اس کی طرف سے مقدمہ لڑ رہا ہے ان عدالتوں میں مت جاؤ اللہ پہ چھوڑ دو ان میں ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے جب دل میں جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو عمارتوں میں عدالت نہیں ہوتی عدالت دل سے اٹھتی ہے آج دل اندھے ہیں جب کسی قوم میں عدل مٹتا ہے تو وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی اور انسانی قانون بھی کبھی عدل دے سکتا ہے انسانی قانون سے بھی کبھی انصاف مل سکتا ہے اللہ کا قانون ہے جو کامل اکمل ہے لہذا عدالتوں میں نہ جاؤ آپ اس میں صلح صفائی سے کوئی بات طے کر لو ان میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ملے گا بات بڑھتی جائے گی اللہ پہ چھوڑ دو دبا لیا ہے نا تو کیا مرے گا نہیں کیوں بھائی مرے گا نہیں کہاں لے جائے گا سب کچھ لوٹ لیا اچھا بھائی لوٹ لیا تو نہیں مرے گا میرا جو لوٹ گیا میرا جو لٹ گیا اور وہ سب کچھ لے گیا تو کب تک لے کے جائے گا کتنا لے کے جائے گا ایک بالشت زمین جس کی دبالی اور مر گیا واپس نہ کی تو ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈال دے گا کھڑا ہو جا تیری نماز آج تجھے نہیں چھوڑائے گی تیرا حج تجھے نہیں چھوڑائے گا یہ بالشت زمین واپس کر آپ کہاں سے واپس کرے وہ تو دنیا میں تھی معاف کرنا سیکھو اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو فافو وسفہ ہو فافو ہو دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا اگر معاف کرنے کی عادت پڑ گئی اس کے اپنے اخلاق بناؤ اللہ کے واسطے کیا بتاؤں مسلمان کیسے تھے جب بنو امیہ کا زوال آیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے تو وہ ان کو چن چن کے قتل کر رہے تو سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا ابراہیم وہ بھاگا عراق کا گورنر تھا خوفے میں تو اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے تو ایک راستے سے گزر رہا تھا تو سامنے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بیس پچیس گھوڑ سوار اس کے ساتھ بیٹا میں خائف ہوں مجھے امن چاہیے ان کا چچا آ جائیں میں آپ کو امن دیتا ہوں وہیں اپنا ان کو گھر رہ گیا ایک خادم ان کے لیے مقرر کر دیا صبح وہ نوجوان نکلتا ہتھیار سجا کے بیس پچیس اپنے غلاموں کو لے کر شام کو واپس آتا آٹھ دن گزر گئے تو یہ ابراہیم کہنے لگے بیٹا تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے ہتھیار لے کے کیا بات ہے کہنے لگے چچا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں کہیں چھپا ہوا ہے میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں کہ ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ برابر کروں کہنے لگے تیرے باپ کا قاتل کون ہے کہنے ابراہیم بن سلیمان یہی یہی جس کو پناہ دی تو کہنے لے گئے ابراہیم بن سلیمان کہ میرا دل بھر آیا تو اس بچے کے اخلاق نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا تو میں نے کہا بیٹا پھر تیرا کام آسان ہو گیا تیرا مجرم تیرے سامنے ہے اپنا بدرا لے لے معلوم ہوتا ہے دل گبرا گیا خودکشی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں میرا بیٹا میں تیرے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے باپ کو قتل کروایا تھا عراق کی گورنری میں تو اٹھ اپنا کام کر تو وہ غصے سے کاپنے لگا ہم کھڑا ہوا تلوار پہ ہاتھ رکھا اور اندر جنگ شروع ہو گئی اندر کا غصہ کہے انتقام لو اور دین کہے اخلاق کہے کہ تُو امن دے چکا ہے معاف کرو کپڑا اسی طرح کھڑے کھڑے کھڑے پسینہ پسینہ ہو گیا وہ اندر کی لڑائی ہو رہے آخر ایمان کو فتح ہوئی اور وہ چپ کر کے بیٹھ گیا کہنے کا چچا تو اور میرا باپ انکری وے بڑے بادشاہ کی عدالت میں پہنچو گے جہاں وہ خود تم سے نمٹ لے گا میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں اب میرا ہاتھ تجھ پہ نہیں اٹھ سکتا یہ اخلاق اور سنو یہ تو مسلمان مسلمان ہیں اندلس کے قاضی کے دروازے پہ دستخ ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا ایک عیسائی نوجوان حضرت مجھے پناہ چاہیے لوگ میرے پیچھے ہیں انہوں نے کہا آ بیٹا تمہیں پناہ ہے اس کو اندر کمرے میں لے گئے تھوڑی دیر دروازے پہ دستخ ہوئی دروازہ کھولا تو نوجوان اکیلا اکلوتا بیٹا اس کی لاش لے کے لوگ آ رہے پر گئے پا کیا روا کاجی ایک عیسائی نے ان کو قتل کر دیا ہے یہیں کہیں چھپ گیا ہے ہم اس کو تلاش کرنے کو ہمیں مل نہیں رہا اچھا چلو اس کی تجہیز و تقسیم کا انتظام کیا جائے سب سے فارغ ہو کر جب رات آدھی گزر گئی تو اس کے دروازے پہ دستک سے کنڈی کھولی تو ایک ہاتھ میں توشہ دان اس میں روٹی ایک ہاتھ میں تھیلی اس میں پیسے فرمایا بیٹا تمہیں پتا ہے نے آج کس کو قتل کیا ہے کا جی نہیں جس گھر میں نے پنا لی ہے نا تو نے اسی گھر کے چراغ کو بجھایا ہے لیکن میں تمہیں امن دے چکا ہوں اور مسلمان جب امن دیتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ پیسے ہیں یہ روٹی ہے یہاں سے نکل جا آگے کہیں پکڑا جائے تو میں ذمہ یو ذمہ ہوں تو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اپنے جھگڑے ختم کرو اللہ کے سامنے رکھ دو نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگو مخلوق سے لو سلو یا تو اللہ دنیا میں دلوا دے گا یا پھر آفرت تو ہے ہی, ہی ہے اور یاد رکھنا کبھی ظالم نہیں پنپ کے دیا ہمیشہ ظالم کی جڑ اکھڑی ہے نسلیں اللہ نے مٹا دی نسلیں بنو امیا نے ظلم کیا او ہو آج بنو امیا کا ایک فرد عرب میں نظر نہیں آتا بنو امیا کی ساری نسل ختم ہو ایک فرد نظر نہیں آتا بنو امیا کا پھرو عرب ملکوں میں اور بھائی پانچویں چیز محنت محنت اس بات کی ہے کہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرو مخلوق سے کچھ نہ چاہو لا نور کم جزا ام والا شکوا ہم کچھ نہیں چاہتے نہ آہ نہ واہ کچھ نہیں اللہ تو راضی ہو جائے بس اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کہتے تھے تقریر کروں تو کہتے ہو وا شاہ جی جیل میں جاؤں تو کہتے ہو آہ شاہ جی ووٹ مانگوں تو کہتے ہو نہ شاہ جی اسی آہ واہ میں ہو گئے تباد شاہ جی تو نہ ہمیں آ چاہیے نہ واہ چاہیے ہمیں تو اللہ ہی چاہیے نماز پڑھنی ہو تو اللہ مطلوب ہے تبلیغ میں گئے تو اللہ مطلوب ہے ذکر کیا تو اللہ مطلوب ہے ثقافت کی ہے تو اللہ مطلوب ہے تحجد پڑیے تو اللہ مطلوب ہے مستد تو اللہ مصلوب ہے اخلاق ہے تو اللہ مصلوب ہے ذکر حج ہے تو اللہ مطلوب ہے ہر نیک کی کے کام میں اللہ تو راضی ہو بس اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ایک محنت اس بات کی ہے اور آخری چیز اس بات کی ہے کہ ہم ایک سبق بھول گئے سدیاں ہوئی بدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں پنجرے میں پڑے پڑے کر ایسے بیکار ہو گئے کہ باہر نکلا تو اڑ نہیں سکتا اڑنے کی طاقت ہے تو راستہ چمن کا یاد نہیں کہ میں کس چمن کا پنچھی ہوں دکانوں کے گھروں کے پنجروں نے ایسا باندھا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم دعوت اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم جہاد سی سبیر اللہ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے سوائے کمانے کے کوئی غم ہی نہ رہا یہ بھولہ سبق کہ یہ مسلمان کا مرد عورت بچی بچہ بوڑھی بوڑھا پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی استعداد رکھتا ہے ہر مسلمان اسلام پھیلانا اپنا کام سمجھے کہ دنیا میں دین پھیلانا میرے ذمے ہے میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہوں تبلیغی جماعت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمے نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ میرے ذمے ہے میں اپنے نبی کو آخری مانتا ہوں ایک آدمی اللہ کے رسول کو رسول مانے آخری نہ مانے تو کافر ہو جائے گا بے شک اور کوئی جھوٹے نبی کا اقرار نہ کرے کسی نبوت کی کسی نبی کو نبی نہیں مانتا صرف آپ کو نبی مانتا ہے لیکن آپ کو آخری نہیں کہتا تو کافر ہے تو آخری نبی ہونے کا تقاضا کیا ہے دیکھو ہمارے کلمے کے چار حصے ہیں تین ظاہر ہیں ایک باطن ہے تین ظاہر ہیں ایک مفتی ہے تین جسم کی طرح ہے چوتھا روح کی طرح ہے جیسے میں دو ہوں ایک میں ہوں ایک میری روح ہے جسم نظرا روح اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ظاہر ہے بادہ یہ چوتھا حصہ کلمے کے مفہوم میں ہے لفظوں میں نہیں مفہوم میں شامل ہے جسم میں روح کی طرح جسم سے روح نکلے جسم بیکار کلمے سے لا نبیا بادہ ہونے کے لیے کلمہ بے کار لا نبیا بادہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لا الہ کا تقاضا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا لہذا مخلوق کے سامنے مت جھکو اللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے لہٰذا اللہ کے سامنے جھکو محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے آپ اللہ کے رسول ہے لہذا محمدی بنو لا نبی یا باد کا تقاضا ہے کہ تبلیغ کرو رائن والوں کا تقاضا نہیں ہے تبلیغی جماعت کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ آ جاتے ہیں ہیں کو کہتے چلے لگاؤ یہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ پھیلانے کے وقت مانگتے ہیں یہ وقت کی ترتیب ہے چلہ چار مہینے یہ کوئی بدعت نہیں ہے نہیں تو سارے مدرسے بدعت ہو جائیں گے سیکھنے کے لیے علم سیکھنے کے لیے مدرسے بنے علم سیکھنے کے لیے کتابیں بنی علم سیکھنے کے لیے کتابیں چھاپی گئیں حضور کے زمانے میں تو کتابیں نہیں چھاپی گئیں حضور کے زمانے میں تو مدرسے کوئی نہیں تھے پہلا مدرسہ تین سو س... تین, تین سو ہجری میں نہیں 304 ہجری میں تین میں ایک اور واقعہ ہوتا تھا تین ہجری میں پہلا مدرسہ مصر میں بنایا گیا اور اللہ اس کا بھلا کرے جس نے بنایا اگر مدرسے نہ بنتے تو دنیا سے علم مٹ جاتا یہ علم کو بچانے کے لیے تھے فی چار مہینے یہ کوئی دین میں اضافہ کوئی نہیں یہ دین سیکھنے کے لیے جیسے ہم نے آٹھ سال پڑھا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے آٹھ سال پڑھو تو عالم بن جاتا ہے کوئی نہیں یہ, یہ ایک نظم ہے ایک نظام ہے چلہ چار مہینے ایک نظام ہے بھائی دین سیکھنا ہے دین کو پھیلانا ہے کچھ وقت تو لگے گا تو بھائی چار مہینے لگا ایک چیلہ لگا اس کی ترتیب بنائی گئی ہے باقی چیلہ تو ثابت ہے موسل اسلام سے چیلا لگوایا تو ہے پر تب تو رہتا تھا فرمائی جو چالیس دن تک برولا سے نواز پڑھے اس کو دو پروانے ملتے ہیں جو چالیس دن اللہ کے لیے خالص کر دے تو اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تبلیغ تبلیغی جماعت والے ذمے نہیں لگا رہے ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ ذمے لگ رہی ہے کہاں لگی مینا کی وادی میں کیسے لگی نبوت کا گیارہواں سال ہے اور آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کو مدینے کے چھ آدمی ملتے ہیں عبداللہ بن روا ابو الحسن بن تیہان سعد بن ربی اسد بن زرارہ عباد بن سامت نعمان بن و خارسا آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی خوشی میں آپ نے سال پورا گزارا بارہ سال ربوت کا آیا اور جولائی میں حج ہے مدینے سے بارہ آدمی آئے پانچ یہ ان میں ایک نہیں آئے سات اور بارہ ہوئے انہوں نے بیعت کی پھر اور پھر رار کو صاف کیا اپنی پگڑی سے سوراخ بند کیے پھر کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے پھر آپ کو دعوت دیا آپ اندر آئے جب اندھیرا چھٹا تو آپ نے دیکھا ابو بکر کا کرتا کوئی نہیں کہ ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سوراخ بند کیے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو ایک سے راضی ہو جا اور جنت میں میرا ساتھی بنا دے اللہ تعالی نے فوراََ وہی دے دی ہم راضی ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھی بناتے ہیں ستائیس کی رات اٹھائیس کی رات انتیس کی رات تین راتیں دو دن رہے تم ربیع الا کو نکلے آٹھ ربیع الا کو میں پہنچے چودہ دن کیمپ فرمایا اور جمعے کے دن پانچ سو مدینے والوں کے ساتھ مدینے کو چلے بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی اور سنیت البادا سے اثر کے قریبہ مدینے میں داخل ہوئے دس برس پھر آپ نے محنت فرمائی ہے جس میں قتال بھی ہوا جہاد بھی ہوا امر بیل معروف بھی ہوا من بھی ہوا سارے آ حاض ہوئے پھر آپ نے حج کا اعلان کیا تو آپ نے چوبیس کو کی نم... اور جب آپ مکے میں پہنچے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو چکے ہیں آپ عمرے کے لیے باب بنی شہبا سے بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے طواف کیا سہی کی پھر... پھر وادی ابتہ میں جا کے کیا فرمایا چار دن پھر اس کے بعد ہم مینا میں گئے جمرات کو عرفات میں گئے جمعے کو جمعہ کا حج تھا اور خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت آئی اسلام دین اللہ ہم نے دین مکمل کر دیا اسلام مکمل کر دیا پھر آپ شام کو نکلے مزدلفہ میں آئے مزدلفہ سے مینا میں آئے اور آکر کنکریاں ماری آج بلال نے چادر سے سایہ کیا حضرت اسامہ نے اونٹنی کو پکڑا پھر آپ واپس ہوئے اور آپ نے 63 اونٹ کی قربانی دی سینتیس کی حضرت علی نے دی اور 63 کی آپ نے دی پھر نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا سر کے بال مونڈوانے کے لیے سیدھے طرف کے بال مونڈوائے کا یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو تو وہ بال تبر سب میں بانٹ دیے گئے پھر الٹی طرف کے بال مونڈوائے کا یہ سارے تجھے ہدیا وہ سارے بال ابو طلحہ کو عطا فرمائے آدھے سر کے صحابہ کو آدھے سر کے ابو طلحہ کو اس کے بعد آپ نے یہاں خطبہ دیا اور اس میں اعلان فرمایا میرے بات تبلیغ کرنا تمہارے ذمے ہو گیا تو تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہمارے ذمے نہیں یہ بات سمجھ آئے گی نہیں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں نہ ان کی وجہ سے ہے نہ ان کی وجہ سے نہیں ہمارے لیے تبلیغ والے نمونہ نہیں ہیں یاد رکھنا ایک بات عرض کر دوں نماز کے لیے نمازی نمونہ نہیں ہم کسی نمازی کی بدعملی کو دیکھ کے کبھی نماز چھوڑتے ہیں کوئی نمازی بتا دے کہ میں نے فلاں نمازی کو دیکھا وہ رشوت لیتا تھا لہذا میں نے نماز چھوڑ دی کیوں اسے پتہ ہے نماز حکم الہی ہے اور نمازی ایک بشر ہے غلطی بھی کر سکتا ہے کسی روزے دار کی برائی کی وجہ سے روزہ چھوڑا کہ روزہ حکم الہی ہے کسی حاجی کی برائی کی وجہ سے کوئی حج چھوڑتا ہے تو کسی تبلیغ والے کی برائی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں اگر تو تبلیغ رائمنڈ کی وجہ سے ہے اور میری وجہ سے ہے پھر میری برائی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑ دیں اور اگر تبلیغ اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہے تو پھر میں برا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی میں اچھا ہوں پھر بھی کرنی پڑے گی میں با ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا میں بے عمل ہوں پھر بھی کرنا پڑے گا حکم کا معیار افراد نہیں ہے نماز کی پرخ نمازی نہیں نماز کی پرخ قرآن حدیث ہے اگر اللہ نے کہہ دیا رسول نے کیا جب کرنا ہے تبلیغ کے لیے تبلیغ والا معیار نہیں ہے یہ تبلیغ میں چلے لگا کے بھی کیا کرتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کیا کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ چلو بھائی وہ تو ایسا کرتا ہے آپ ٹھیک کریں جیسے کہتے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ یاد رکھنا دین کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں ایک آدمی داڑھی بھی رکھے جھوٹ بھی بولے ایک آدمی داڑھی منڈائے جھوٹ بھی بولے تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے داڑی رکھنے والا بڑا مجرم ہے اور داڑھی مڑانے والا چھوٹا مجرم ہے کیونکہ داڑی سے سارے حرام حلال ہو جاتے ہیں اور داڑی رکھنے سے سارے حرام حرام ہو جاتے ہیں تبلیغ میں جانے سے سارا دین فرض ہو جاتا ہے تبلیغ میں نہ جائے تو کچھ بھی فرض کوئی نہیں دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو کیا داڑھی مڑانے سے جھوٹ حلال ہو جاتا ہے جھوٹ کس وجہ سے حرام ہے داڑھی کی وجہ سے یا اللہ کے حکم کی وجہ سے صحیح کس وجہ سے داڑی کی وجہ سے کہ حکم کی وجہ سے ایک رشوت, حلال ہو گئی داڑی اور رشوت حرام ہو گئی چیلا لگایا چیلا لگایا, لگایا تو جھوٹ بولنا حلال یہ ایسی جہالت شیطان نے پھیلا دی انہوں نے کہا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو شرم آتی ہے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کریں تو شرم نہیں آتی تو داڑھی رکھ کے کرنے سے شرم کا کیا مطلب ہے داڑھی سے شرم نہیں کلمے سے شرم ہے یہ بات سمجھنے کی ہے شرم کلمے کی ہے کلمے کی کلمہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو داڑھی نہیں کہتی جھوٹ نہ بولو کلمہ کہتا ہے سچ بولو داڑی نہیں کہتی سچ بولو داڑی نہیں کہتی سچ بولو تبلیغ نہیں کہتی سچ بولو کلمہ کہتا ہے سچ بولو چلے لگانے سے بھی اسلام فرض نہیں ہوا کلمہ پنیہ سے اسلام فرض ہوا ہے اور دیکھو جی ایک سال تبلیغ میں لگا لیا پھر بھی اس کا یہ حال ہے تو سال نہ لگائے تو پھر جو مرضی کرے اگر تبلیغ میں چلانا نہ لگائے تو پھر سارے حرام حلال ہو گئے اور چلا لگا لے تو سارا دین فرض ہو گیا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے حج کر لے تو سارے گناہ اب سارے حرام اس کے لیے حرام ہو گئے اور حج نہ کرے تو ساری چھوٹتی ہوں نے کہا جی کٹھا ہی معاف کراو گے اور پہلے ہی مارے گا پھر میرے بھائیو دین کا تعلق ارحان حدیث سے ہے افراد سے نہیں ہے سچ قرآن کیسا بولو تبلیغ اور داڑھی کی وجہ سے سچ فرض نہیں ہوا صحیح توڑنا ارحان کہتا ہے داڑھی اور تبلیغ کی وجہ سے صحیح توڑنا فرض نہیں ہوا اگر کوئی تبلیغ والا برا ہے تو تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے میں برا ہوں تو مجھ سے لڑو نماز کیوں چھوڑ دو اچھا اگر تبلیغ والے برے ہیں تو پھر نماز بھی تو پڑھتے ہیں نماز بھی چھوڑ دو ان کا یہ جی نماز تو اللہ کا حکم ہے اچھا نماز اللہ کا حکم ہے تبلیغ فتو کا حکم ہے یہ ایسے پاگل پھر رہستر اٹھا گئے سارا جہان حرکت میں آیا ہوا ہے کسی نے تھو پھتو کے بخ کی بات نہیں ہے یہ کسی تحریک کی بات نہیں ہے کہ اتنے افراد تیار کر سکے کتنی تحریکیں پھر رہی ہیں دنیا میں کتنی تحریکیں افراد ختم ہو گئے قربانی دینے والے ختم ہو گئے ہیں ہی نہیں لوگوں کے پاس افراد ہی ختم ہو گئے اور یہاں اللہ مجمع کا مجمع بھیج رہا ہے یہ تبلیغی جماعت کا کمال نہیں ہے ان کی حیثیت نہیں ہے کہ جو نہ بات کر سکے جاؤ رام میں بیٹھے ایک بیان کو ایسا دکھا دو جو کہ یہ بیان تو بڑا دل کو لگا ایسی ٹھنڈی باتیں ہیں کہ آدمی بھاگ جائے کوئی بیان نہیں کوئی تقریر نہیں اور پوری دنیا میں دکھاؤ کہ بیان کرنے والا سو رہا ہو اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں دکھا دو جاؤ سجر کا بیان دیکھو عبد الحاف سو رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ عبد نے اکٹھا نہیں کیا یہ تقریروں نے کٹھا نہیں کیا یہ ایمان نے کٹھا کیا ہے تبلیغ کی محنت کی بنیاد امال ہیں امال کی وجہ سے لوگ پھر رہے ہیں ورنہ عرب اٹھ کے نہ آتے یہاں بھی میں نے ابھی دیکھا عربوں کو عرب نہ آتے جن کے زبان میں قرآن مکے کے قریشی آ کے چیلے لگائے کیوں ان کے ہاں دین نہیں ہے ان کے ہاں توحید نہیں ہے ہمیں کیا توحید جو ان کے پاس توحید ہے ہمیں تو توحید کی خبر ہی کوئی نہیں جس آدمی کی نگاہ مخلوق کی طرف جاتی ہے اسے کیا خبر توحید کیا ہوتی ہے جو مخلوق کی, نگ... کی جیب کو دیکھ کے چلتا ہے اسے کیا پتہ توحید کیا ہوتی ہے ہاں ہزاری توحید ہے اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی لیکن توحید کی حقیقت اس سے کون سمجھ ہیں تو میرے بھائی یہ بات میں واضح کر رہا ہوں آپ اتنے لوگ آئے ہیں میں بھی تھکاؤ ہوں بات کر کے بھی تھک رہا ہوں لیکن میں اس لیے بات لمبی کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں پھر فیصلہ آپ کر لینا ایک دفعہ دھیان سے سن لیں فیصلہ آپ خود کر لیں دو گھنٹے سے بات اوپر جا چکی ہے پورے دو گھنٹے میں نے اپنی دعوت نہیں دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بننے کی دعوت نہیں دی اللہ سے جڑ جاؤ اس میں میری ضرورت بھی ہے آپ کی ضرورت ہے اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے نبوت والی زندگی اختیار کرو میری ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے نماز پہ آؤ اخلاق پہ آؤ علم سیکھو ذکر کرو اخلاق بناؤ اخلاق سیکھو دنیا میں اسلام پھیلاؤ تو اس میں ہمارا ممبر بننے کا کیا سوال ہے تبلیغی جماعت کا فرد بننے کا اس میں کیا سوال ہے ہر مسلمان تبلیغ والا ہے ہر مسلمان نمازی ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے نماز فرض ہے ہر مسلمان کے ذمہ روزہ فرض ہے رکھے یا نہ رکھے ہر مسلمان تبلیغ والا ہے کرے یا نہ کرے مرضی اس کی چاہ چاہے اٹھا کے پھینک دے چاہے بدتی کہے چاہے وہ کہے چاہے جو مرضی کہے تبلیغ اس کے ذمہ ہے ہم برے ہیں تو تم آ کرو ہم کو اس لیے ہمارا دعوی ہی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ ہم کہتے ہیں صحابہ جیسے بنو اللہ کے نبی جیسے بنو ہم تو درمان میں ڈاکیاں ہیں ڈاکیا پارسل دینے آتا ہے تو ڈاکیے کا حدود ربا کو نہیں دیکھتا کہ کپڑے کیسے ہیں ٹوپی کیسی ہے کون ہے جاتا ہے کہ مراتی ہے وہ اپنا پارسل دیکھتا ہے پارسل اپنا ہے تو لے لیتا ہے, نہیں ہے تو واپس ہو جاتا ہے میری حیثیت یا ہر تبلیغ کے آنے والے آدمی ڈاکیے کی ہے ڈاکیے کی انہیں مت پرکھو دوسروں کو پرکھنے کا حکم بھی نہیں اپنے آپ کو پرکھو میں کیا ہوں جب یوں کرتے تو تین انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں ایک دوسرے کی طرف اٹھتی ہے اگر کسی میں ایک برائی دیکھو تو یاد رکھو تم میں تین برائیاں پہلے سے پہ ہیں جو اوروں کی برائیاں دیکھتا ہے وہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتا جو اپنے آپ کو پورا سمجھے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا ہم تو ناقص ہیں ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ہم باعمل ہیں ہم تو بھائی ہم بھی عمل سیکھ رہے ہیں تم بھی عمل سیکھو اور یہ ختم نبوت سے اس کو جوڑو رائمن سے مت جوڑو تبلیغی جماعت سے مت جوڑو تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑو تو پھر سب کے دیر میں ہوتا ہے اسی لیے تو سارے لوگ آ رہے ہیں عرب کیا عجم کیا کالے کیا گورے کیا امریکن کا افریقن کیا ایشین کا آسٹریلین کیا دیکھو بڑا پڑا رائن اتنے بڑے مجموعے کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی روزانہ پانچ ہزار آدمی روٹی کھاتا ہے اتنے بڑے مجموعے کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی ان کا یہ آتا کہاں سے ہے یہ کہاں سے آ رہا تھا آ رہا ان جس کی تعریف کر رہا وہی دیرا تو تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے اپنے ذمے سمجھو میرے کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی اپنا ذہن تو ساتھ کرو کہ میرے ذمے ہے بھائی ذمے تو سمجھو ذمے سمجھو گے تو کبھی کرنے بھی لگو گے ذمے ہی نہ سمجھو تو توبا کی توسیع کیسے ہوگی اپنے ذمے سمجھیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے چار ارب کافر ہیں روزانہ لاکھوں کفر پہ مرتے ہیں ایک ارب مسلمان ہے شرابی جواری ہو کے مر رہے کون ان پہ کام کرے گا ساری دنیا میں جاؤ احادیث مبارکہ ہیں جو کہ میرے بھائیوں اس آخری بات جو میں کہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے نہ جوڑیں تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑیں پھر ہر آدمی ختم نبوت والا ہے ہاں میرے بھی زم سیکھو سیکھنے کی فضا اللہ نے یہاں بنا دی ہے یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے اللہ نے سیکھنے کی فضا بنا دی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا امت تو پہلے ہی ٹوٹی پڑی اختلافی باتوں میں لڑ لڑ لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا خون کر دیا اس کو اسلام کا نام دے دیا کہ یہ اسلام ہے ایک دوسرے کو مار کرو یہ اسلام ہے اس کا آخری فائدہ کافر کو جاتا ہے سلمان بڑی دولت ہے سلمان کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے ادنا سے ادنا مسلمان قیامت کے قریب تو نہ نماز ہوگی نہ روزہ نہ حاج نہ سکا کچھ بھی نہیں صرف کلمہ ہوگا اللہ ان کی برکت سے قیامت کو نہیں آنے دے گا اس کلمے والے کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی جب یہ مر جائیں گے پھر قیامت آئے گی تو ہاتھ کے مسلمان تو بڑے اچھے ہیں کچھ نہ کچھ تو اللہ کو یاد کر ہی لیتے ہیں کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو ایک امر عزیز تھا بالکل شرابی بےچارا اسی میں مر گیا ایک دن میں اس کی گاڑی میں جا رہا وہ گاڑی جا رہا میں ساتھ اس سے کہنے رہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی چھوا نہیں حرام ہو گیا اللہ کبھی ہمیں اس سو خیال نہیں گزرا اور وہ بیچارہ ساری زندگی نشے کرتا کرتا نشوں میں مر گیا لیکن اس کے اندر کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ کے منہ کر کے چکا نہیں اللہ اکبر قبر یہ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو پتہ نہیں کون سی بات اللہ سے پسند آئی پڑی ہو اور آپ اس کے عیب نکال رہے ہو اور وہ بخشا جا چکا ہو تو تبلیغ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے لہذا ہمارے ذمے ہیں رائمنڈ کی وجہ سے نہیں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ختم نبوت کی وجہ سے ذمے ہے ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمے ہے جاؤ پھیلا دو اتنی بات آپ نے مینا میں کہی اور پھر اس کو صحابہ نے سچ کر کے دکھایا دس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور نوے ہجری میں اسلام پاکستان میں آ گیا اسی سال کے اندر اندر اسلام ملتان تک دیپالپور تک کشمیر تک اور کاشغر تک اور سنیگال تک چوڑ تک شمالی افریقہ جنوب فرانس پرتگال سارا اندلس استنبول کے دروازوں تک اتنا بڑا حدود دربا ان کے پاؤں کے نیچے سمٹ کے آ گیا صرف 80 سال کے اندر یہ اسلام پھیلا ہے پانچ صحابہ پنجگور میں ہیں ہمما رضی اللہ علیہ میں دفن ہے برائے ابن مالک میں دفن ہے نعمان مالک مالکر میں ہیں نومان بن مقرن اور امر مہادی کرب نہ میں ہیں عبد الرمان ابن ثمورہ خوراستان میں ہیں ابو رافع غفاری خوراستان میں ہیں اور بن اون الحارسی سجستان میں ہیں اور عق امن امن الجزائر میں ہیں ابو زما انصاری میں ابو لبابہ انصاری تیونس میں عبد الرحمان بن عباس محبت بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں رویسا انصاری لیبیا میں ہیں عبدالرحمان غافقی فرانس میں ہیں اسد بن فرات لیبیا میں ہیں ابو انصاری استنبول میں ہیں ابو طلحہ انصاری جزائر روم میں ہیں ابو بادہ بن جراح اردن میں ہیں اور阿m, اور ہم اور اقبا ابن عامر مصر میں ہیں اور خالد ابن ولید شام میں ہیں فضر عباس شام میں ہیں ابو شام میں ہیں بلال شام میں ہے عبادہ بیند اردن میں ہیں شرابیل بن حسن اردن میں ہے زراع ابن اظہر اردن میں جبر اردن میں عبد اردن میں ہیں عبداللہ ابن رواحا اردن میں ہے زید ابن حارثہ اردن میں ہے اور جعفر بن ابی طالب اردن میں ہیں یہ ایک لہر جا رہی یہ لہر جا رہی یہ صحابہ ہیں ان کی قبریں بنتی جا رہی اور اسلام پھیلتا جا رہا پھیلتا جا رہا پھیلتا جا رہا ان کے گھر چھوٹے اور ہم تک اسلام آیا اب ہم کہیں گھر چھوڑنا کہاں لکھا ہوا ہے جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں تو کیسے مسئلہ حل ہو نہ وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا صحابہ کی زندگی پڑو وہاں نظر آئے گا کہ کہاں پیدا ہوئے کہاں مرے تو تبلیغ وہ پرانا سبق ہے کوئی نئی کوئی نئی جماعت نہیں وجود میں آ گئی اپنا سمجھو اللہ کرو یا نہ کرو اپنا سمجھو اپنے ذمہ تو سمجھیں ایک آدمی نہ نماز پڑھے نہ ذمہ سمجھو تو برباد ہو گیا اجی میرے ذمہ ہے میری کوتا ہی ہے دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے مل جائے گی کسی دن حجی تبلیغ میرے ذمہ ہے کوتاہی ہو رہی دعا کرے اللہ معاف کرے توفیق مل جائے گی تو ہمارے ذمے ہی بول گئی کہ بیچے اٹھا کے بی بچے چھوڑ کے چلے جانا اور گھر چھوڑ کے چلے جانا اور بچے اٹھا کے چلے جانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے پڑوسا صحابہ کی زندگی اس میں لکھا ہوا ہے اتنے نام تو میں نے گنا دیے کہ کہاں کہاں دفن ہے کہاں پیدا ہو کہاں دفن ہوئے اور بھی نظر آ جائیں گے اور بھی مل جائیں گے فروخ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس آئے کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا میں چلا جاؤں کہنے کی کہ میں حاملہ ہوں مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے کہنے لگے تو تیرا حمل اللہ کے سپرد یہ تیس ہزار درم ہے یہ تو رکھ کر مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں اس زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کیا ہم نہیں جانے دیں گی انہوں نے اپنے ہو... یہ نہیں ان کے حق نہیں تھی انہوں نے حق معاف کر دی کہ ہم معاف ہے آگے لے لیں گے بقول مولانا سید خان صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات نہیں تو جنت میں مل لیں گے اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیویوں کو حاملہ چھوڑ کے کہاں ترکستان کی طرف ایک مہینہ ایک چلّہ تین چلے ایک سال دو سال تین سال چار سال کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے پیچھے بیٹا پیدا ہوا پروان چڑھا جوان ہوا اس کی جوانی ڈھل رہی یہ بچہ پروان چڑھ رہا وہ اپنے خواند کی آس میں انتظار میں دیواروں کے ساتھ اس کی جبانی گزر رہی سیاہی سفیدی میں بدل گئی رونق جھریوں میں بدل گئی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا تیس برس گزر گئے روخ کا پتہ ہی کوئی نہیں کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے کبھی خبر آئے شہید ہو گیا ایک رات پہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے لوگی اچھا کے لوٹ چکے اور یہ اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے ان خیالات میں غلط اور پیشہ پریشان حیران یہ کون ہے یہ وہ جوان ہے جو آج سے تیس ورس پہلے نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ فروخت سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے یہ مر گئی حاملہ تھی کیا ہوا برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کہ نہیں پہچانے گا خیالات میں اور में افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے گھر کا دروازہ پتنی کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے گھوڑے سمیت جو اندر اور گھوڑے سے اترے گھوڑے کی آواز ہتھیاروں کی آواز ان کے بیٹے تھے ربی وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کے لگام پکڑے ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی انہیں آگے بڑھ کے یوں ان کو گربان سے پکڑا اب بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو. پردے دار گھر میں اب یہ بیچارے انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا کسی اور گھر میں آ گیا تیس برس کہنے کے بیٹا معاف کر دینا میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر سمجھ کے آ گیا تو انہوں نے نا ایک اور جھٹکا دیکھا اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غلط کام کیا ابرے گنا بترس گناہ اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے چلو میں تمہیں جی کے پاس لے کے چلتا یہ معذرت کر رہے وہ غصہ دکھا رہے اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی اوپر چوبارے پہ لیٹی ہوئی انہوں نے کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو تیس برس کی ریل چلتے چلتے چلتے چلتے چند سیکنڈ میں تیس برس کی منزل طے ہوئی اور گوڑے فروخ میں جوان فروخ کی جھلکیاں نظر آنے لگی اور ان کی چیخ نکلتی تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا کہاں نکلی بھیا کا جی اما کا کس سے لگ رہا ہے کیا کوئی یج نبی ہے پتہ ہے کون ہے یہ اجنبی کا نہیں کہ یہ ترا باپ ہے جس کے لیے میری زندگی گزار دی انتظار میں جرا باپ ہے پاؤں میں پڑ اس کے جر قدموں میں پاؤں چومنے لگے پاؤں پکڑ لیے پاوی مانگنے لگے باپ بیٹا گلے مل رہے وہ کہانی ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے ہیں کی ازان ہو گئی بیوی کی کہانی چلتی رہی تیس برس کی کہنے لگے بیوی نے کہا وہ بیوی سے کہنے کے کہ جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا کہنے کہ مسجد میں جا کے دیکھ لینا کہنے کہ ربیہ کہاں ہے کہنے کہ وہ تو پہلی ازان پہ چلے گئے تھے جب یہ پہنچے تو ازان نماز ہو گئی نماز ہو چکی تھی تو اپنی نماز پڑھی اور روزہ پر تشریف لائے سلام تو سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روزہ اطہر مسجد سے باہر تھا تو آ کر اپنی محبت میں تیس برس کی کزائیاں دینے لگے سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا درس دے رہا بینائی کمزور ہو چکی پہچان نہیں سکے کون ہے تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے سنتے رہے جب दर ختم हुआ تو ساتھ والے آدمی سے کہنے लगे بیٹا یہ کون ہے تو کہنے लगे بڑے میاں چچا جان معلوم ہوتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں آپ ان کو نہیں جانتے इमाम کے امام کو نہیں جانتے کا بیٹا میں ہو का आया کا آیا بڑے مدت کے بعد کہا یہ ربیا ہے مالک کے استاد ابو منیفہ کے استاد سفیان سوری کے استاد سفیان بن اینا کے استاد اور یاد اور یہ, یہ ان کی تاریخ جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا تو انہوں نے کہا بیٹا لم الہیا تو انہیں نام تو بتایا اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا عرب میں دو سور باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں وہ جزبے میں امام کہہ کر کہ کہہ کر نام نہیں بتایا کا لم تن تو نے یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے کہا چان چا چا یہ فروخ کا بیٹا ہے اس کا واب چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں آج تک لوٹ گئی پڑھو تاریخ چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا چھوڑو تاریخ پڑھو پھر پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے کیسے سہاگ اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا ایسے تو رضی اللہ عن وہ بن گئے تھے اس میں بن گئے قرآن پکار پکار کے بولا کے جنت واجب ہو گئی ایسے ہی کو ادھر ہم منسوخ کر رہے ہیں اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں. ادھر ہے ادھر ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑے ان کا لڑنا ملک پتہ کرنے کے نہیں تھا ان کا لڑنا ان کا قتال اسلام کے تبلیغ کے لیے تھا تبلیغ نہ ہو تو لڑنا بیکار ہے لڑنا تبلیغ کے لیے ہے نہیں مانتے تو سلا کرو نہیں سلا کرتے تو آ جا کرو یا تم مرو گے یا ہم مریں گے تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے واسطے یہ میں نے تین گھنٹے اس لیے بات کی ہے کہ آپ کا میرے اوپر حق ہے میرے حق پر حق ہے اور اتنا مجمع آیا ہے میرے ذمہ میں آپ کے سامنے ساری بات رکھوں آپ کے کی ذمہ کیا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو تین گھنٹے بات ہوئی ہے اس میں کون سی بات ہے جو ہمارے مطلب کی نہیں جو آپ کے مطلب کی نہیں وہ آپ چھوڑ دیں میرا کلام وہی نہیں ہے اس میں خطا بھی ہوگی جو خطا ہے اس کو دفع کر دیں میں انسان ہوں میرے کلام میں زیادتی بھی ہوگی کمی بھی ہوگی غلط بھی ہوگا کچھ صحیح بھی ہوگا جو میں نے اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات نقل کی ہے وہ ان شاء اللہ صحیح ہے سچ ہے جو میں نے اپنی کو ساتھ شرا کی ہے وہ ممکن ہے غلط نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ محنت آپ کے ذمہ ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ختم نبوت کی وجہ سے یہ سارا تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے جو پوری دنیا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے اب اس کو آپ جو مرضی درجہ دے لو ہم آپ کس پور کر دیتے ہیں فرض عین ہے فرض کیفایا ہے سنت ہے مستحب ہے یا فضول ہے یا بدت ہے یا بےکار ہے تو فیصلہ آپ کر لیں ضرورت لوگوں کو بڑی ہے پھر جاؤ میرے بھائیو پھر جاؤ بیٹھنا جرم سمجھو اپنے لیے شپر, کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در در کبھی ان کے گھر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں مرو سہرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے ہمارا گھر گجرات نہیں ہے پالیہ نہیں ہے ملتان نہیں ہے فانے نہیں ہے جنت ہمارا گھر ہے یہ مسافر خانہ ہے یہ ذوقے کا گھر ہے یہ مچھر کا تر ہے یہ مغری کا جالا ہے کب تک رہنا ہے آخر ہی جانا ہے تو یہ ساری جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہو رہی ہے ضروری ہے غیر ضروری ہے واجب ہے فرض ہے خود ہی درجہ دے لو ہم نے تو سارا موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا اور ساری دنیا کی ضرورت رکھ دی کیلیفورنیا ہماری جماعت گئی مستورات کی میں جب ہم نکلنے لگے تو جیسے مردوں کی جماعتیں نکلتی ہیں عورتوں کی جماعتیں اپنے محرم کے ساتھ پردے کے ساتھ ساری شرائط کے ساتھ تو میری بیوی رو رہی میں نے کہا کیوں رو رہی ہو ہوں کہ عورتوں نے رولا دیا مقامی عورتوں نے